محزد مہمان شیخ محترم شیخ ابو زی ضمیر حافظ اللہ کریں گے شیخ تشریف لا چکے ہیں بس اتنی سی یاد آت دہانی کرانی ہے کہ جب وہ ہندوستان میں مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیخ نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں دس پندرہ منٹ کا جو وقت رہتا ہے وہ وقت آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اس لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو جو اسے پروگرام کے ہاسٹ ہیں میزبان ہیں ان تک آپ بنا سوال بھیجیں انشاءاللہ اس وقت وہ آپ کے سوال کو پیش کریں گے اور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ دروس کو دلجمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ سنیں اور میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ ایک دفتر رکھیے اور دفتر کے اندر ساری معلومات جو ملیں آپ اس کو لکھتے رہیں خاص طور جو ہمارے طلبہ ہیں اور علماء ہیں دعات ہیں فارغین ہیں ان سے بطور خاص میری گزارش ہے کہ ایک دفتر رکھیں اور جو قیمتی اور علمی باتیں ہوں ان کو درج کرتے رہیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہو اور ساری معلومات پھر دوبارہ آپ کے ذہن میں واپس آ جائیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم ففا فرمائے شیخ سے گزارش ہے کہ شیخ مدرس کا آغاز فرمائیں مزاک اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن قابل احترام فضيله الشيخ مختار احمد مدني حفظه الله ديغا الاهل العلم محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں گلوغ المرام سے کتاب الجام کا حصہ اور اس حصے میں سے باب والورع اس باب کا پچھلے درس سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ان احادیث میں ایک انسان کو آخرت کی فکر اور دنیا سے بیزاری اور دنیا میں احتیاط کے ساتھ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ترغیب و تلقین ہے یہ حدیث ہمیں دنیا سے دور کر کے آخرت سے قریب کرتی ہیں دنیا پرستی سے نکال کر اعمال کا شوق پیدا کرتی ہیں اور ایک انسان کو اللہ کی طرف راغب ہونے والا بناتی ہے ایک انسان کے دل میں اپنی موت اپنی آخرت کی فکر پیدا کر کے اس کے دل میں ڈر پیدا کرتی ہیں لہٰذا انہیں احادیث میں سے ایک حدیث آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ جو تشبہ کا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور کریں گے تو ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جو اس باب کی حدیث نمبر تین ہے حدیث کے الفاظ ہیں ون ابن ربی اللہ عنہما قالآ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بقال کنفر الدنيا کا غريب کا عابر و وكان ابن ادا يقول فلاطن تبدر فلا تنتظر الصباح خود منصحتی فلا تنتظر المساء و من حیاتی ومن حياتك لموتك جب البخاري حدیث کا ترجمہ کیا ہے ابن عمر ربی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میرا کندھا پکڑ کے کہا مونڈے پر ہاتھ رکھ کے کہا کنفی دنیا کا ان کا غریب عابر السبیل تو دنیا میں ایسے زندگی بسر کر گویا کہ اجنبی ہے یا پھر راستہ چلنے والا مسافر وہ ابن عمر یقول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا کرتے تھے اذا ام فلا فلاتن صبح جب شام تو شام کرے تو صبح ہونے تک کا انتظار مت کر وہ ادا اسباحتا فلاطان تو اور جب تو صبح کرے تو شام ہونے کا انتظار نہ کر وہ خود من صحت کلی اور اپنی صحت کے ایام میں اپنی بیماری کے لیے سامان اکٹھا کر لے اعمال اکٹھا کر لے وہ من حیاتی کلی اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے جمع کر لے اخرجہ البخاری اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جس میں انسان کو ایک مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو کم سمجھتا رہے اور آخرت کو موت کو قریب سمجھتا رہے یہ حدیث ہمیں اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ دنیا میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے دنیا میں ہماری سوچ کیسی ہونا چاہیے اور آگے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے جو بات کہی ہے اس میں دونوں حصے ہیں کہ مومن کی سوچ کیسی ہونی چاہیے ہر دن اس کا مزاج اس کی سوچ اس کی فکر کیا ہونی چاہیے اور عملی سطح پر اس کو کیسے جینا چاہیے اس کو کیسے تیاری کرنا چاہیے تو اس کی قلبی سطح پر اور عملی سطح پر جو زندگی ہے وہ دونوں باتیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں جمع ہو گئی ہیں اور یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے جو ہر وقت اور ہر دن ہمارے سامنے ہونی چاہیے اس اس کو ملحوظ رکھ کے ہم کو چلنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے واقعی معنی کیا ہے اور اس میں تفصیل علماء نے کیا شروحات میں کہا ہے ساری شروحات تو جمع نہیں کی جا سکتی ہیں لیکن کچھ باتیں اہل علم جو کہی ہیں جو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے پہلا حصہ حدیث کا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کے مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا یعنی یہاں پر ہاتھ رکھا اور پھر آگے کی بات کہی تو یہ کیا چیز ہے شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں فمن فوائد اس حدیث کے فوائد میں سے علمی باتوں میں سے جو سیکھنے کی ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ یستافی تقید الخبر ہی و الطفاطفاطی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان کرتے لوگوں کو کچھ تعلیم دیتے تو آپ کچھ ایسا کرتے جس سے لوگوں کا دھیان اپنی طرف متوجہ کریں اور اس میں آپ کی بات کی تاکید لوگوں کی سمجھ میں آئے یعنی آپ کچھ نہ کچھ جب بھی تلقین اہم بات لوگوں کو سکھاتے بہت امپورٹنٹ بات سکھاتے تو لوگوں کے ذہن میں اس بات کی اہمیت ہو کہ یہ واقعی بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے لوگوں کا دھیان آپ کی طرف متوجہ ہو اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے تھے کبھی یہ قول ہوتا کبھی عملاً کہتے اما بال و اما بالفعل کبھی اپنے قول سے اس طرح سے متوجہ کرتے اور کبھی اپنے فعل سے لوگوں کو اپنی طرف مانو و متوجہ کرتے پفیح حدیف اب امان ابن بشیرا اس سے پہلے جو حدیث گزری اللہ حد تو اللہ کا جو لفظ ہے خبردار دھیان سے سنو یاد رکھو متنبع ہو جاؤ تو اللہ کا جو کلیمہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ایک انسان کوئی بہت اہم بات بیان کرتا ہے تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بعد سے پہلے یہ لفظ کہتا ہے اللہ تو حبیث میں بھی حدیث میں بھی ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ کبھی قول سے اپنی طرف آپ متوجہ کرتے جیسے حدیث جو نعمانبن بشیر کی گزری اس میں ہے آپ نے اللہ کہا اور کہتے ہیں کہ وہ اما ہونا فقدستہ ملا الفیل اور یہاں اس حدیث میں دیکھیں تو یہاں پر آپ نے اپنے فیل سے صحابی کو اپنی طرف متوجہ کیا کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنی طرف متوجہ کر کے بات کی کبھی آپ یہ کرتے تھے کہ کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے جیسے مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاعد سکھایا تو اس طرح سے آپ صحابہ کو کبھی ان کا نام لے کر کبھی یعنی اللہ کا لفظ استعمال کر کے کبھی ان کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر کبھی کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس طرح سے آپ کسی نہ کسی اعتبار سے قول و فعل سے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ایک معلم کو بھی یوں ہی ہوا میں اپنی بات نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے گھر کا کوئی ذمہ دار ہے گھر والوں کو کسی اہم بات کی تلقین کر رہا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے جن کو کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے جن کو کسی چیز کی تلقین کو تمبیح کی جا رہی ہے پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے کبھی یہ متوجہ کرنا خوف کے اعتبار سے ہوتا ہے ڈانٹ کے اعتبار سے اور کبھی یہ متوجہ کرنا محبت کے اعتبار سے ہوتا ہے انسیت کے اعتبار سے تو یہ ایک ادب ہے تعلیم کا اور یہ ایک ادب ہے لوگوں کو واضح نصیحت کرنے کا تو اس حدیث یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھ کے اس طرح سے کہا کیا الفاظ حدیث کے کیا نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ نے فرمایا کنفر دنیا کا انا کا غریب اور عابر الصبیل چھوٹی سی حدیث ہے لیکن ایک بہت بڑی بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ ایک مومن کی ذہنیت دنیا میں کیسی ہونی چاہیے وہ اپنی حیثیت کیا طے کرے یعنی اس کے ذہن میں دنیا میں دنیا میں رہنے کی یا دنیا کی بقا ہو یا اللہ رب العالمین سے لکھا کی اس کو فکر ہو کس چیز کی فکر اس کو ہو اس کی چاہت کیا ہو یہاں رہنا ہے یا اللہ سے ملاقات کرنا ہے اپنے آپ کو یہاں پر ہمیشہ رہنے والا مانتا ہو یا اپنے آپ کو مسافر کی طرح مانتا ہو جسے اللہ کی طرح بڑھنا ہے اللہ سے ملاقات کرنا ہے آخرت میں جانا ہے تو یہ جو چیز ہے انسان کی زندگی میں بدلاؤ لاتی ہے دیکھیں انسان کے اقوال اور اس کے افعال جو وہ بولتا ہے اور جو کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی سوچ ہوتی ہے جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسے انسان کے اقوال اور افعال ہوتے ہیں پچھلی حدیث میں بھی اس کو ہم نے دیکھا اور یہ حدیث بھی مزید ہی بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی انسان کے جینے کا انداز اس کے سوچنے کے انداز پر مبنی ہوتا ہے کیسا جیے گا اس کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ کیسا سوچتا ہے تو ایک مومن کی سوچ دنیا میں کیسی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کہ تم ایک اجنبی انسان ہو نہ کسی سے تمہارا کوئی تعلق ہے نہ تم کو کوئی پہچانتا ہے نہ تمہارا کسی سے کوئی ربط و ضبط ہے ایسے تم دنیا میں رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے او یا پھر کیسے رہیں آو عابر سبیل یا پھر ایسے رہو جیسے ایک راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے یہاں علماء نے کہا کہ او کا جو لفظ ہے اجنبی کی طرح رہو یا مسافر کی طرح یہ راوی کا شک نہیں ہے بعض اوقات راوی کو شک ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا ایسا علما نے کہا کہ یہ راوی کا شک نہیں ہے یہ اختیار کے طور پر ہے یا تو ایسا رہے یا پھر ایسا رہے یا تو, تو م... یعنی اجنبی کی طرح رہے یا پھر مسافر کی طرح رہے اور علماء نے کہا یہ ترقی کے طور پر ہے یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف بتایا گیا ہے کہ تو کم از کم ایسا رہے جیسے اجنبی ہوتا ہے اپنے علاقے میں کسی علاقے میں رہتا ہے آدمی زیادہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں اللہ, اللہ کوئی پہچانا ایسا جیتا ہے کوئی آدمی یا کوئی آدمی مسافر کہیں رکا ہوا ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تو وہ رکا ہوا ہے اس سے اعلیٰ درجہ ایسا ہے کہ وہ رکا ہوا بھی نہیں ہے وہ مسلسل سفر میں ہے تو یہ اور بھی زیادہ اجنبی ہوتا ہے کہ اس کو اس نے کہیں پڑاؤ ہی نہیں ڈالا تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے تو یہ دونوں بھی ہے یا تو اختیار ہے یا تو پھر یہ پہلے کم کو بتا کر پھر اس سے زیادہ کا مرتبہ بتایا گیا کہ تجھ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے آگے ہم دیکھیں گے حدیث بھی اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اور آپ کیسا رہتے تھے اجنبی وہ ہوتا ہے جو دنیا کو اپنے لیے مسکن اور قرار نہیں بناتا ہے وہ آبر لم یستر فیح ابن اور مسافر جو راہ چل رہا ہے ایک راستہ طے کر رہا ہے وہ تو سرے سے یہاں پر کہیں پر پڑاؤ ڈالتا ہی نہیں ہے یعنی وہ تو کہیں گھر بنا کے رہتا ہی نہیں ہے تو غریب اس کو کہتے ہیں اجنبی جو کہیں رہتا ہے لیکن لوگ اس کو نہیں پہچانتے لیکن مسافر جو ہوتا ہے اور جو راستہ چلنے والا ہوتا ہے وہ تو سرے سے کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے نہیں ہے نہ اس کا کہیں گھر ہے نہ کہیں کس, کسی یعنی گیسٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے نہ کسی لاج میں وہ رہ رہا ہے وہ تو بس مسلسل چل رہا ہے اپنی سواری پر ہے سفر میں ہے بل ہوا معشن بلکہ وہ چلتا رہتا ہے وہ آبر اکمل و من الغریب ہے اس لیے شیخ ابن فیمین کہتے ہیں کہ مسافر یہ اجنبی سے زیادہ زہد والا ہے زہد والا دنیا سے دل کو نہ لگانے والا دنیا میں تقلل اختیار کرنے والا کم پہ راضی رہ کے چلتے رہنے والا لے ان السبیل سبیل لئی سب جالس اس لیے کہ جو مسافر ہے جو راستہ چل رہا ہے وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, وہ راستہ چل رہا ہے وہ غریب ہو یا جلس لاکن ہو غریب اور جو اجنبی ہوتا ہے ممکن ہے وہ کہیں آرام کر رہا ہو بیٹھا ہوا ہو یا کسی گھر میں رہ رہا ہو کسی جگہ پہ رہ رہا ہو لیکن راستہ چلنے والا تو بیٹھا ہوا بھی نہیں وہ تو چل رہا ہے تو کہتے لاکن نہ ہو غریب لیکن پھر بھی وہ غریب ہی مانا جائے گا لیکن وہ مسافر اس معنی میں نہیں جو راستہ چل رہا ہے راستہ چلنے والا تو یہاں پر بتایا گیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں یعنی زہد کے اعتبار سے ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اجنبی کی طرح دنیا میں رہے اجنبی کی طرح کیسے ہم دیکھیں گے یا اس سے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ وہ ایسا رہے جیسے کوئی آدمی راستہ چل رہا ہو راستہ راستے میں سفر میں ہو شیخ البسام کہتے ہیں فلحدی تفیح الحب علا قلت مخالقہ و ترغیب في ز في دنیا کہتے کہ اس حدیث میں دو چیزوں کی ترغیب و تلقین ہے ایک تو یہ کہ دنیا میں آدمی قلت مخالطہ لوگوں سے بہت زیادہ دل نہیں لگائے چھوڑ کے جانا ہے اب بھی کہ دنیا میں کوئی آدمی مسافر ہوتا ہے تو وہ زیادہ لوگوں سے تعلقات بنانے میں اور ان کا دل جیتنے میں فلاں چیز نہیں اس کو رکنا ہی نہیں زیادہ وہاں میں. وہ بہت زیادہ لوگوں سے دل نہیں لگاتا ہے اس اعتبار سے کہ دنیوی اعتبار سے دنیا داروں سے زیادہ رشتہ داریاں نہیں بناتا ہے ہاں جس کو زیادہ رہنا ہے یہاں پر وہ آدمی ہر ایک سے اپنی سیٹنگ کرتا ہے تاکہ کبھی نہ کبھی اس کے کوئی کام آئے لیکن جو آدمی مسافر ہوتا ہے اس کا کسی سے کیا لینا دینا تھوڑی دیر کی ملاقات ہے مجھ کو آگے بڑھنا ہے تو اس اعتبار سے وہ یہاں لوگوں کو جیتنے میں لوگوں کے پاس اپنا مقام بنانے میں اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات بنانے میں بھی ساری صلاحیتیں خرچ نہیں کرتا ہے کہتے فلحدیف و فی الحب و المخالف وہ ترغیب فر زی فنیا اور اس حدیث میں ترغیب ہے کہ انسان دنیا میں زہد اختیار کرے زہد کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو چیزیں آخرت میں نفع نہ دیں انسان ان کو چھوڑ دے اور اپنی ضروریات میں دنیا کی لذتوں میں آدمی تقل اختیار کرے کم سے کم, کم, سے کم میں آدمی جیے اس کو کہتے ہیں ازد ظہر دن... میں قلت اور اعراض دونوں کے معنی ہے قلت اور اعراض اوائڈ کرنا یہ دونوں معنی ہے میں حقارت کے بھی معنی علماء نے ذکر کی ہے دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے آدمی اعراض کرے اس کی بہت زیادہ رنگینی اور نعمتیں اور یہاں کی ساری زیب و زینت سے اعراض کرے آدمی تاکہ کہیں ان کو دیکھنے میں اس میں ملوث ہونے میں آدمی کا دل اس سے نہ لگ جائے اور جس کا دل اللہ یعنی دنیا سے لگ جاتا ہے اس کا دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے اس کا دل آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اس ڈر سے ایک انسان دنیا میں قلت پر راضی رہے دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے سے اعراض کرے اس کو زہد کہتے ہیں تو توضی الحکام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان یہاں پر لوگوں سے زیادہ مخالطت نہ رکھے اور اسی طرح سے دنیا سے زہد اختیار کرے ابن بطال رحم اللہ کہتے ہیں او فی اس حدیث میں یا اس تعلیم میں اس تلقیب میں اشارہ ہے اس روایت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں زہد کو زیادہ ترجیح دے دنیا میں یہاں پر سب یہاں یعنی سب کچھ بڑی بڑی پراپرٹی بنانا یہاں پر دل لگا لینا نہیں آدمی ترجیح اس کو دے کہ نہیں دنیا میں کم سے کم پر راضی رہو اور جلدی سے آخرت میں جانے کی تیاری کرو وہ اق دل بول اور جتنا انسان کی ضرورت ہے اور اتنا ہی اختیار کرے جتنے پر اس کا معاملہ چل جاتا ہے کفایت کے ساتھ میں جس پہ آدمی کے لیے جت کافی ہو جائے نہ کفات کس کو کہتے ہیں نہ ضرورت سے زائد نہ ضرورت سے کم یہ افضل ہے یہ اول ہے اس سے زیادہ رکھنا حرام نہیں ہے ضرورت سے زائد رکھنا حرام نہیں ورنہ زکات ہی نہیں ہوتی اسلام میں ضرورت سے زائد رکھنے پر ہی تو زکوات ہوتی سال بھر کے بعد لیکن افضل کیا ہے اور یہ بہت اعلی اور مشکل درجہ ہے جو اللہ کے نیک بندے انبیاء اور ان کے بعد والے جتنے صالحین ہیں جو یعنی زاہد ہیں وہ اس کو اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واخذ البلغتی منها والكفاف فكما لا يحتاج المسافر الى اكثر مما يبلغه الى غايه سفره وكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا الى <الْمحل> کہتے ہیں جیسے مسافر ہوتا ہے مسافر کیا کرتا ہے پورا گھر کا سامان لے جاتا ہے یعنی مان لیجیے سفر میں کہیں جا رہا ہے آدمی تو پورا مال متا سارے برتن سارے کپڑے اور سارا سارا سب چیز لے جاتا ہے نہیں سفر میں آدمی کیا کرتا ہے جتنا لگے گا اتنا ہی جتنا لگتا ہے اتنا ہی اور بوجھ نہیں ہو کہ سفر مشکل ہو جائے گا کیوں بہت سارا بوجھ لے کے میں جب چلوں گا سفر اتنا دشوار ہوگا تو سفر میں آدمی کیا کرتا ہے اتنی ہی چیزیں لیتا ہے جتنی واقعی ضرورت ہے اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ضائع چیزیں ہیں ان کو ڈراپ کر دیتا ہے بہت ساری چیزیں سفر میں آدمی جاتا ہے سوٹ کے میں بیوی بھر دیتی ہے اب یہ کیا کرتا ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ وزن ہے یہاں اتنے جوڑوں کی ضرورت نہیں ہے اتنے میں ابھی تو آنے والا ہوں ہفتے میں دو دن میں تین دن میں آنے والا ہوں اتنا سارا لے جا کر کیا کروں سفر مشکل ہوگا بوجھ اٹھا کے پھرنا پڑے گا معلوم ہاں کہ دنیا کی متا نہ صرف انسان کی سوٹکیس میں بوجھ ہے بلکہ اس کے قلب اور اس کے ذہن پر بھی بوجھ ہوتا ہے تو ایک انسان کیوں بوجھل ہو جاتا ہے کیوں تھک جاتا ہے اس کا دل تھک جاتا ہے اس لیے کہ اس کا دل دنیا میں اٹکاوا ہوتا ہے یہ ساری دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کے سارے مط... مال و متع اور یہاں کی سارے ملکت کا بوجھ وہ کے چلتا رہتا ہے اس وجہ سے بوجھل ہو جاتا لیکن اللہ والے ہلکے پھلکے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے صحابہ کو دیکھیے اور اسلاف کو دیکھیے ہلکے پھلکے رہتے ہیں تو ان کا دنیا کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پر کہا کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے بہت سارا اپنی سفر میں بہت کچھ لے کے نہیں جاتا ہے جتنی ضرورت اتنا ہی لے جاتا ہے اسی طرح سے مومن بھی فقدہ علی لا يحتاج في الدنيا الى اكثر مما يبلغه المحل ایک مومن بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جتنا درکار ہے بس اتنا ہی ساتھ لے کر چلتا ہے یہ بات یعنی سبل السلام میں اس سنانی نے ابن بطال کی نقل کی ہے الا سنانی اس کے بارے میں کہتے ہیں اور بہت عمدہ بات انہوں نے کہ کہا کہ الغریب قد يستوطن بلدا بخلاف عابر السبيل راستہ چلنے والا اس کے برخلاف اجنبی کہیں نہ کہیں اپنا وطن بنا لیتا ہے ٹھیک ہے کوئی آدمی کسی بستی میں جا بسا زیادہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں صبح کام پہ جاتا ہے شام کو آتا ہے کسی سے نہ ملتا ہے نہ کچھ اجنبی ہے وہ لیکن کہیں رہتا تو ہے لیکن کوئی آدمی سفر میں ہے وہ تو کہیں رہتا بھی نہیں وہ تو بس راستے پر چلتا ہے ایک سے دوسری جو پڑاؤ ڈال کے پھر نکل جاتا ہے زیادہ رکتا نہیں کہیں وطن کسی کو کسی علاقے کو وطن نہیں بناتا ہے قط قطافاتی المسا... کہتے اس کی فکر کیا ہوتی مسافر کی کہ منزلیں قطع کرتا چلا جائے ایک کے بعد ایک جو ہے علاقوں سے نکلتے نکلتے کہاں جہاں اس کا مقصود ہے جہاں اس کی منزلیں وہاں تک پہنچ جائے وہ المقصد ہو <اللَّه> کہتے مومن کا مقصد یہاں کیا ہے کہاں پہنچنا ہے وہ انبکل منتہا آخر پہنچنا تجھ کو کہاں ہے مومن کہاں پہنچنا چاہتا ہے کس کے قریب ہونا چاہتا ہے کس تک پہنچنا چاہتا ہے اللہ ففرم وجن تو مومن کہاں پہنچنا چاہتا ہے وہ کون سے سفر میں ہے اس کی منزل کیا ہے اس کی منزل دنیا کا عہدہ ہے اس کی منزل حکومت ہے اس کی منزل مال و دولت میں اور کوئی بہت بڑا یعنی دنیا کا مالدار بن جانا ہے یا اس کی منزل کیا ہے دنیا میں شہرت پانا ہے نہیں اس کی منزل اللہ کو پانا ہے اس کی منزل اللہ تک پہنچنا ہے اس کی منزل جنت ہے جنت میں اللہ کا دیدار ہے تو یہ جو ہے مومن ہوتا ہے کہتے اللہ و انبکل منتہا کہ منتہا کہاں ہے اللہ تک اس کو پہنچنا ہے اس کی آخری منزل اللہ ہے اس کی دوڑ اللہ تک ہے اس کو اللہ تک پہنچنا ہے تو ایک مومن جو ہے دنیا میں ایسور نظم کے بیالیس میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ سارے بندوں کا منتہا اللہ تک ہے اللہ تک پہنچنا ہے سب کو سارے لوگ یعنی ہم کیا کہتے ہیں ان لہ و انہی راج ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے تو ایک انسان کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے لیکن مومن نیک اور گناہ اور مومن کافر سب کو اللہ کی طرف جانا ہے مومن خود چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کے ذریعے سے اللہ کا قرب پائے تو اللہ سے جب اس کی ملاقات ہو تو مجرم کے طور پر اللہ سے نہ ملے بلکہ وہ انعام کے شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ سے ملے کہ اس کی زندگی کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنا اپنا قرب اس کا عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر انعامات اس پر اور زیادہ وہاں کی لذت اور زیادہ کیوں اس لیے کہ اس نے یہاں کی لذتوں کو اللہ کی خاطر ترک کیا خصوصاً حرام لذتوں کو اور بہت ساری حلال لذتوں کو بھی اس لیے کہ وہ اس کو غافل کرنے والی تھی اس نے اپنے آپ کو بس ضرورت کے بغدر اس میں لگا ہے لیکن اس کی لذت کیا تھی اس کی لذت اللہ تعالی کی عبادت اللہ کا قرب اللہ سے ورج الزکر اللہ ففاد تعین و رج الکر اللہ خالین ففاد و اس کی تنہائی بھی اللہ رب العالمین کی اس کے قرب اور اس کی مناجات سے منور اور معمور تھی اس کی لذت اسی میں تھی اسی لیے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں میں ورم آ رہا ہے لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں حضرت حضیفہ کی حدیث دیکھیے آپ کہ سور بقرہ شروع کر دی مکمل کی سور نساء پڑھنی شروع کر دی سور نساء مکمل کر کے عال عمران پڑھنی شروع اسی ترتیب سے حدیث میں آیا ہے عالمران پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد رکو میں گیا آپ سوچئے. دو سو چھیاسی آیتیں، ایک سو چھہتر دو سو آئے آدمی یعنی کتنی لمبی نماز ہے تو یہ لذت کیوں مل رہی ہے اللہ سے قرب اللہ کا تعلق تو اس کی چاہت یہ ہے دنیا کی چاہت نہیں ہے اس کو جتنا کمال درجے کا ایمان ہوگا اتنی کمال درجے کی یہ اللہ کی طرف تڑپ انسان میں پیدا ہوگی اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے شیخ وسیم رحم اللہ فرماتے و لقت سمے بہت عجیب بات شیخ ابن نے کہی اس کو یاد رکھنا چاہیے کہتے ہیں میں اہل علم سے بات سنی ہے. وہ کہتے تھے اج یہ جو تیرا مال ہے اس مال کی حیثیت تو اپنے پاس ایک گدھے کی طرح رکھ یعنی سواری کی طرح جس پر تو سوار ہو کے کہیں جا سکے وہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام اتنا ہے کہ تجھ کو کہیں پہنچا ہے وہ تیری منزل نہیں ہے تیری سواری تیری منزل نہیں ہے وہ تیرا مقصود نہیں ہے وہ ذریعہ ہے کہیں اور پہنچانے کے لیے تو اسی کو ذریعہ مت بنا مجھ کو میرے گدھے تک پہنچنا ہے یہ مقصود ہے تیرا مجھ کو میری سواری تک پہنچنا ہے بس یہ تیری منزل ہے نہیں تیری سواری تجھے کہیں پہنچانے والی اس کی حیثیت وہ ہے اصل مقصود کچھ اور ہے تیری سواری تیری منزل نہیں ہے کہتے ہیں اجمال اللہ کا کل حمال اللوی ہو تو مال کو ایسا بنا کہ تیرا مال تیرا مقصود نہیں ہے اس مال کے ذریعے سے تو حقوق ادا کرے گا اس مال کے ذریعے سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا اس مال کے ذریعے سے تو اپنی ضروریات پوری کر کے لوگوں کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو محفوظ رہے گا تو اس مال کو تو اپنے لیے سواری کی طرح بنا جو منزل تک تجھ کو پہنچاتی ہے فی نفسی و مطلوب نہیں ہے فی نفسی تیری دوڑ اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے وہی مقصود نہیں بننا چاہیے اور کہتے ہیں کہ او کل خلا ال روی ہی تک یا پھر تو بیت الخلاء کی طرح اس کو بنا جس میں جا کے تو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے بس جیسے ضرورت پوری ہو گئی باہر آ گیا کوئی آدمی آپ نے دیکھا بیت الخلاء میں جا کے بیٹھا رہے گا آدمی بس فری ہوں تو میں یہاں کے بیٹھا ہوں نہیں کوئی آدمی دل بہلانے کے لیے بیت الخلاء میں نہیں جاتا ہے وہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے قدرے دل میں کراہت بھی ہوتی ہے لیکن کیا کرے ضرورت تو پوری کرنی ہے وہ ضروری بھی ہے لیکن دل وہاں پر بقا نہیں چاہتا ہے آدمی جاتا ہے ضرورت پوری کرتا ہے جیسے ہی ضرورت پوری ہوئی اس کے بعد آپ بتا یہ کون رکتا ہے وہاں پر جیسی ضرورت پوری ہوئی فوراً آدمی باہر نکل ہے بس دنیا تیرے لیے ایسی ہونا چاہیے مال کو تو ایسا بنا کہ وہ تیری حاجت بنے تیری مجبوری بنے تیرا نہ بنے تیرا مقصود نہ بنے یعنی مانا ہو لا ماں تقریب ہی حاجت تقریب ہی حاج تک فقط کہتے ہیں کہ بس تیری فکر مال کے سلسلے میں اتنی ہونی چاہیے جتنے سے تیری ضرورت پوری ہوتی ہے اسی کو تو اپنا سب کچھ مت بنا لے بھئی مال ہے تو سب کچھ ہے مال نے تو کچھ بھی نہیں اس نے پوری صلاحیت سچ جھوٹ حلال حرام چوری دھوکہ غبن خیانت سب کچھ کر کے کسی طرح سے مال مل جائے یہ دنیا کی چابی ہے اگر ایسا مال مل گیا تو تیری جہنم کی چابی بن گئی ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ مال کو اپنی ضرورت بنائے اپنا اپنا اپنا مقصود نہ بنائے اسی طرح سے شیخ ابن فیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ الى ان ان يبتعد عن وَأَن یعنی غریب بنے اجنبی کس کے رشتہ داروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اجنبی بنے نہیں دنیا داروں کے ساتھ دنیا داروں کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہو جیسا اجنبی کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وَهُوَ لَا أَنَّ الْإنسانَ ان أهل دنیا والوں سے وہ کیسا رہے اجنبی کی طرح رہے دوری اختیار کرے دنیا داروں سے غریب اور ان کے درمیان وہ اجنبی کی طرح جیے اوکا رجول آبری سب لا یہ اہم ہے کہ وہ ایک مسافر کی طرح رہے جو ہمیشگی اور قرار نہیں چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے اس کو کبھی نہ کبھی جانا ہے اس کے ذہن پر ہمیشہ غالب رہتا ہے مجھے ہمیشہ رہنا نہیں ہے جیسے مسافر کو ہوتا ہے ایک آدمی یہاں سے سعودی بھی چلا گیا ایک آدمی یہاں سے مختلف سعودی امریکہ گیا کینیڈا گیا فلاں ملک گیا بزنس کے لیے تھا, گیا گیا اس کے ذہن میں ہمیشہ بیک آف دا مائنڈ اس کے ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بڑی بڑی پراپرٹی وہ نہیں بناتا وہاں پہ وہ سارے خرچے وہاں نہیں کر لیتا وہاں لذتوں میں نہیں وہ رہتا ہے بلکہ پیسہ بچا کے گھر والوں کو بھیجتا ہے اس کی فکر گھر کی ہوتی ہے وہاں کی نہیں اسی طرح سے مومن سب کچھ دنیا میں لٹا کے یہاں کی لذتوں کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے بلکہ وہ آخرت کی لذت کے لیے دنیا کی لذتوں کو قربان کرتا ہے اس کا مقصود آخرت ہوتا ہے تو یہ بات ہے کہ لا یورید المقص کہتے وہ ہمیشہ اور یہاں پر یعنی مقصد نہیں چاہتا ہے یہاں تمکین یہیں رہے یہیں یہاں بسنے کا اس کا دل نہیں ہوتا ہے وہ مسافر ہے اس کو یہاں سے نکل کے جانا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المومنفی دنیا کل غریب ہے مومن دنیا میں اجنبی کی طرح ہوتا ہے لا یجز ولا ينافس فی ففیزی یہ بھی ایک معنی اس کے کہتے مومن دنیا میں اجنبی کی طرح ہوتا ہے یا جیسے ایک مسافر ہوتا ہے اجنبی ہوتا ہے کوئی اس کو پہچانتا نہیں دیکھیں آپ کا کمپٹیشن اجنبیوں سے کبھی نہیں ہوتا آپ کا حسد آپ کی دشمنیاں آپ کا تنافس ان لوگوں سے ہوتا ہے جو آپ کے فیلڈ کے ہیں آپ کے قریب کے ہیں چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہوں پڑوس کے اعتبار سے ہوں کمپنی میں ساتھ والوں کے اعتبار سے ہو یا کسی ادارے میں ہوں تو انہیں سے آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے لیکن ایک اجنبی کسی سے کیوں کمپٹیشن کریں سفر میں ہے کسی کو دیکھ رہا ہے کوئی مالدار ہے اس سے حاصل نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سے سب چھن جائے کیوں اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اسی طرح سے مسافر کسی سفر میں جب ہوتا ہے ایک مسافر ہوتا ہے تو وہاں کی تکلیفیں بھی برداشت کر لیتا ہے ضلع برداشت کر لیتا ہے فارم پہ سویا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ یوں ہی گراٹے میں کے لیٹا ہوا ہے کوئی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی یعنی اس کے لیے کوئی شرمندگی اس کو نہیں ہوتی کسی طرح سے کپڑے کیسے بھی پہنا ہوا ہے کچھ بھی اس کو جلدی گھر کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں کی یعنی ذلت پر شکایت نہیں کرتا سفر میں ذلت پر شکایت نہیں کرتا اور وہاں کی عزت کے لیے لوگوں سے تنافس نہیں کرتا کہ مجھے یہاں عزت ملے نہیں مجھے رہنا ہی نہیں یہاں پہ یہاں سے جانا ہے مجھ کو تو لوگوں سے وہ مقابلہ آرائی نہیں کرتا اور شکایت اور تنافس یہ چیزیں آدمی سے ختم ہو جاتی جب آدمی بقا نہیں ہے سوچ لیتا ہے جب ایک انسان اپنے دل میں سوچ لے یا رہنا تھوڑی ہے. آپ دیکھیے تھوڑی دیر دیر کے لیے آپ کسی کو ڈاکٹر بتا دے آپ ایک مہینے کے ایک ہفتے کے مہمان بس ختم آدمی کا کیا حال ہو جائے گا ساری دشمنیاں ختم فون کر کر کے سب کو آدمی کہے گا بھائی کچھ بھول بھول چا یعنی کچھ غلطی ہو گئی ہو گئی مجھ سے معاف کر دو معاف کر دو مجھ کو آدمی جتنی دشمنیاں سب کا پور ہو جائیں گی ساری تمنائیں کیا کیا دنیا میں بڑے بڑے پلاننگ سب بھول جائے گا ہفتے بھر کا سوچے گا آدمی جب آدمی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے سوچتا ہے تو آدمی کے لیے اس کے سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں آدمی کے سارے ذہنی تناؤ ختم ہو جاتے ہیں وہاں اگر آدمی بہت سارے کینسر کے پیشنٹ بھی ڈاکٹر ان کی یعنی ایک ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں جب تک آدمی اندر سے لڑتا رہتا ہے تب تک کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے ڈینائل میں جب تک ہوتا ہے تب تک تکلیف ہوتی لیکن جب ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے ایک ٹھہراؤ سا میں اس کے آ جاتا ہے سکون سا اس کے اندر آ جاتا ہے جب وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے پھر اس کے اخلاق لوگوں سے ملنا جلنا لوگوں سے بات چیت وہ کسی کو دل دکھانا نہیں چاہتا ہر آدمی سے اچھا رہتا ہے معاف کرتا ہے معافی مانگ لیتا ہے سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے اس کا کیوں زیادہ رہنا نہیں آ پائے ہمیشہ نہیں رہنا ہے موجم العرادی میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا کال یہاں پر آ, ذکر کیا ہے میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا یہاں پر نماز کا اب چونکہ پی, وقت پیچھے جا ہے اس لیے جلدی وقت ہو جا ہے تو انشاءاللہ ہم نماز کے فوراً بعد ابھی بقیہ باتیں مکمل کریں گے یہاں پر ازان کا وقت بالکل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ نماز کے بعد ہم بقیہ باتیں کریں گے اقول حالا و استغفاللہ علیہ و لیکم جزاکم اللہ خیر جزا باقت اللہ فیکم السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے کہ ایک صاحب کے گھر میں دو مہینے کی بچی ہے اگر اس کا پیشاب اگر کپڑے پر گر جائے تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سوال ہے شیخ ان کا سلام رسول اللہ و سوال یہ ہے کہ اگر بچی کا پیشاب لگ جائے اور بچی دو مہینے کی ہے تو کیا اس میں نماز ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اس کو دھل لیا جائے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم خدیث ہے کہ بچی کی پیشاب کو دھل لیا جائے اور بچے کی پیشاب پہ چھیٹے مار دیے جائیں بچہ جب تک اس کی خوراک دودھ ہے اور جب بچہ بھی بڑا ہو گیا اور اس کی خوراک چاول اور گیہوں اور عام غذا ہو گئی جو عام لوگوں کی ہوتی ہے تو اس کو بھی دھلا جائے گا تو وہ بچی کے کو دھلنا ہے اور بچے کے پیشاب پر چھیٹے مارنا ہے جی جی. پڑھ سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت سے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت سے وایت ہے کہ آپ محمون رضی اللہ تعالی وہاں کے گھر پر تھے تو عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نماز پڑھی اور دو آدمی سے جماعت ہو جاتی ہے لہذا گھر کے اندر جماعت کے ساتھ تعدد کی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے کوئی آدمی گھر کا مالک ہے اور اس کی بیوی ہے بچے ہیں اور رات میں کر کے جماعت کے ساتھ تعجد کی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرض کی بات نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ ثابت شدہ عمل ہے پڑھ سکتے ہیں جی جی شیخ عشورے کے روزے کی کچھ تفصیل مانگ رہے ہیں لوگ کہ عاشورے کے روزے کا کیا حکم ہے اور اس کا روزے کا مطلب تھوڑی سی تفصیل اس میں اگر آپ بتا دیں عشورہ محرم کی دستاری کو کہا جاتا ہے اور محرم کی دستاری موسا علیہ السلّ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے اور فرعن اور جو اس کا لشکر تھا اس کے علاقہ و بربادی کا دن ہے آپ صلی اللّہ علیہ و سلم مکہ سے مدینہ تشریف رہ گئے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو جو مو علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے ان کو روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ بھائی ضم اللہ رب العالمین نے موسی السلام کو نجات دی تھی فراؤن سے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا کہا کہ ہم تم سے زیادہ ان کے حقدار ہیں کیونکہ وہ بھی نبی تھے اور ان کا پیغام بھی توحید تھا لہٰذا ہم ان کے زیادہ حفدار ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا مکہ کے اندر بھی آپ روزہ رکھتے تھے اور کفار مکہ بھی روزہ رکھتے تھے محرم کی دستاری کو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث بخاری عدیثی لیکن روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی سبب کیا تھا مدینہ جا کر کے آپ کو کے ذریعے سے بات معلوم گئی تو عاشورہ کا روزہ رکھنا مصنون ہے جب آپ کا آخری سال تھا سنگیارہ نبی سنگیارہ ہجری تو محرم میں آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو کہا کہ اگر معندہ صاحب زندہ رہا تو میں محرم کی نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان محرم کی نو اور دس تاریخ کو روزہ رکھے زیادہ بہتر ہے اور اگر دس گیارہ کو رکھتا ہے اس میں بھی ان کی مخالفت ہو جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن نو دس رکھنا ہی ہمارے نبی کی تمنا اور آرزو تھی اور نبی جس کی تمنا کرتا ہے وہ افضل چیز ہوتی ہے اس لیے محرم کی نو دس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے اور یہاں سعودی عرب کے اعتبار سے آنے والا جو بدھ ہے بدھ اور جمعرات یہ نو اور دس ہے نو اور دس انڈیا میں جمعرات اور جمعہ ہو جائے گا نو اور دس منجی تو یہ اس کی فضیلت ہے یا یہ اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ عاشورۂ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اللہ ربامن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی کا کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے کچھ ذرائع اور سب بنا رکھے ہیں کہ انسان جب ان ذرائع کا بناتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن ظاہر ہے یہاں چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے. تو یہ عاشور کے دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے ویسے پورا محرم روزہ کا مہینہ ہے مسلم روزوں کا جیسا کہ صحیح مسلم کے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزوں کے لیے محرم کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہوتی ہے اس طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ رمضان کے بعد روزوں کے لیے سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے تو آپ نے کہا شہر اللہ تج المحرم اللہ کا وہ مہینہ مہینہ جسے تم لوگ محرم کہتے ہو تو محرم میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ مصنون ہے خاص طور سے عاصورہ کے دن روزہ رکھنا یہ اس کی فضیلت ہے کہ سال کے گناہوں کا یہ روزہ کا فارا بن جاتا ہے عاشورے کی فضیلت کا حسط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے حسط حسین رضی اللہ تعالیٰ تو اکیاون سال کے بعد ان کو شہید کیا گیا سنی اکثر شہری کے اندر اور دین کو اللہ رب العالمین نے نبی پر مکمل کر دیا اس لیے ان کی شہادت کا ماہ محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک حادثہ تھا بڑا حادثہ جس مت کے اندر پیش آیا اور انہیں مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا اور ظاہر بات ہے شہادت بستر پر نہیں ملتی ہے اللہ کی طرف سے مقدر تھا ہمارے نبی کی پیشی گئی تھی ہمارے نبی کو باقاعدہ مٹی بھی دکھائی گئی تھی جہاں ان کو شہید کیا جائے گا اس لیے ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہفتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس نہ ہو سکے جب وہ نکل رہے تھے تبھی لوگوں نے کو منع کیا بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا مکہ کے اندر جا کے آٹھ تاریخ کو جب وہ نکل رہے تھے راستے میں اطلاع ملے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا تو وہاں سے واپس ہونا چاہ رہے تھے لیکن ان کے گھر والوں نے کہا مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہ ہمیں خون کے بدلا لینا ہے پھر کربلا پہنچتے ہیں وہاں بھی یہ انہوں نے تجویز رکھی کہ یا تو مکہ جان جانے دو یا تو یدید کے پاس جانے دو یا تو ہمیں پھر وہاں کسی سرات پر بھیج دو سرات کے حفاظت کے بھی جی تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیونکہ مقدر تھا ہماربی کی پیشن ہوئی تھی کہ انہیں قتل کیا جائے گا تو شہادت کا درجہ انہیں ملا لیکن یہ شہادت یا یہ قتل اسلام اور کفر کی جنگ کے طور پر نہیں تھی اگر اسلام اور کفر کے جنگ کے طور پر ہوتی تو صحاب کرام سب ان کے ساتھ آتے اور اور کوئی ان کو منع نہیں کرتا نہ ہی یہ خود راستے سے واپس جاتے واپس جانے کے لیے کہ خود سمجھتے تھے کہ اسلام اور کو فرقی جنگ نہیں ہے اور ہمارے لیے پیشنگی بھی تھی کہ کی لوگ انہیں خطر کریں گے اور سچائی بھی ہے کہ جنہوں نے ان کو بلایا تھا عراق اور گوفا کے لوگ انہیں لوگوں کو خطر کیا جی ہاں تو حسین رضی اللہ علیہ کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ محرم کا جو ہم رکھتے ہیں یا اس کی جو فضیلت ہے ایسا نہیں ہے اور اسلام کے اندر بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں خود کو شہید کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور عمر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا سعید الشہدا حضر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہمارے نبی کی وفات ہوئی عمر بقر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کے اندر اس سے بڑے بڑی, بڑی شہادتیں ہوئی ہیں لیکن یہ بھی ایک شہادت تھی اور ان کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا کیونکہ ایک طرف تو یہ ڈیڑھ سو تھے اور ایک طرف جو ہے ہزار یا اس کے آس پاس کا لشکر تھا تو لیکن اسلام اور کفری کی جنگ نہیں تھی نہ خدشتے حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے اور نہ ہی اور لوگ سمجھتے تھے اس لیے صرف ان کے خاندان کے لوگ نکلے تھے باقی کسی کوئی ان کے ساتھ نہیں آیا تھا صرف ڈیڑھ سو کے آس پاس لوگ تھے جو ان کے ساتھ نکلے تھے جی ہاں تو یہ باتیں انسان کو ذہن رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں جو روافذ ہیں وہ ایسی ایسی باتیں گڑبڑ کے بیان کرتے ہیں حسین رضی اللہ علو کے تعلق سے اور پھر مزید کے تعلق سے صحابہ کے تعلق سلحت اللہ جو ہے سب وہ جھوٹھی اور من گرد باتیں ہیں اور وہ سب باتیں نہ تاریخ سے سمجھن ثابت ہیں اور نہ اور اکثر باتیں کتاب و سنت اور منج سلف اور ان کے خلاف ساری باتیں ہوتی ہیں جی ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کے مکل اور ان کی سازش سے سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ جی جی اسلام کو سبودیتہ فرمائے اسی میں پورا وقت ہمارا چلا گیا کے تعلق سے اور ہمارے الحمد الحمدللہ رب العالمین والسلام وسلم سید الانبیاء ابول نبینا محمد والا علی وس اجمعین اما بعد پچھلے مجلس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے فرمان کنفرد دنیا کا ان کا غریب اور دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر زندگی اس طرح سے گزار گویا کہ تو اجنبی ہے یا پھر راستہ طے کرتا ہوا ایک مسافر اس تعلق سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت اور آپ کا طرز عمل کیا تھا آپ اپنے آپ کو دنیا میں کیسا سمجھتے تھے ایک حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوریے پر آرام کیا ایک بوریے پر آپ سوئے وقا مقد ارافی جمبی ہی جب آپ بیدار ہوئے تو اس بوریے پر اس کی سختی کی وجہ سے آپ کے بدن پر اس کے نشان بن گئے فقل نا رسول اللہ ہم <وِطَاع> نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کاش کے ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا بچھونا بنا لیتے یعنی نرم بچھونا آپ کے لیے رکھتے تاکہ آپ اس پر آرام کرتے فقال ماں علی ولی دنیا <الدُّنْيَا> آپ نے کہا میں اور میرا دنیا سے کیا لینا میرا دنیا سے کیا تعلق کہاں میں اور کہاں دنیا ماں انافی دنیا اللہ کا دنیا میں میری حیثیت ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو اس طو لتا شرطن فناہ و ترکا دنیا میں میری مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک پیڑ کے نیچے سائے میں آرام کے لیے ٹھہر گیا اور پھر اس کے بعد واپس اپنے سفر پر نکل گیا اور اس پیڑ کو اس سائے کو چھوڑ دیا اس حدیث کو امام احمد ترمدی ابن ماجہ حاکم سب نے روایت کیا ہے صحیح جام صغیر حدیث نمبر 5, پر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ آپ دنیا میں اپنے کو کیسا سمجھتے تھے اور ایک مومن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین اسوا ہے اسی میں نجات اور کامیابی ہے لقت کا نلقن فی رسول اللہ اس وط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کم سے کم کھانا کم سے کم پہننا اور کم سے کم دنیا کے اعتبار سے آرام کرنا بچھونا بھی آپ کا بوری والا گھر کے اندر ساز و سامان نہیں آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس ایک اور چیز ہے اور وہ شکایت ہے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے وہ حرص ہے تمنا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راضی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر میں گئے اور دیکھ کر رونے لگے کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے پاس ہیں دباغت دیا ہوا چمڑا لٹکا ہوا ہے وہاں پر کونے میں کچھ تھوڑا سا اناج پڑا ہوا ہے اور بس چھوٹی موٹی چیزیں دنیا کی ہیں بہت مختصر سا ساز و سامان گھر کا ہے لیکن جب رونے لگے تو کہا کیوں روتے ہو تو میں نے کہا اللہ کہ رسول کیسر اور قسرہ فیمار و انہار میں ہے دنیا کی زیب و زینت میں ہے باغوں میں ٹہل رہے ہیں اور نہروں میں جی رہے ہیں اور آپ انت رسول اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا حال یہ جو میں آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کہا کہ اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں اس سے راضی ہوں تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کمی کو اپنے لیے پریشانی اور مصیبت نہیں سمجھتے تھے بلکہ آپ کا جو بھی زہد تھا یہ اختیاری تھا آپ نے خود کو اپنے لیے اختیار کیا تھا کیوں اس لیے کہ آپ نے اپنی ساری تمنائیں اپنے سارے قلب کے جذبات اور اپنی ساری امیدیں آخرت سے باندھی تھی ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے ٹھیک وہ دنیا میں تجارت کرے دنیا میں وہ کمائے دنیا میں سب کچھ کرے لیکن اپنا دل دنیا سے یہ نہیں لگا ہے جتنا دنیا سے دل لگے گا اتنا موت کے وقت نکلنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے یہ خود ایک بوجھ بن جاتا ہے دنیا میں پھنسا رہنا ہے اس طرح سے ایک خود عذاب اپنی ذات میں ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھتے تھے جو آپ نے سکھایا آپ خود اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ایک مسافر سفر میں جب جاتا تھا اس زمانے میں تھوڑی آج بھی تھوڑی دیر کے لیے کسی پیڑ کے نیچے گاؤں دیہات والے سفر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سواری روک کے تھوڑا آرام کر لیا سائے میں بیٹھ گئے دھوپ کے وقت میں تھوڑا سا کچھ کھا پی لیا بس اس کے بعد میں جیسے تھوڑا وقت ہو گیا آرام کر کے نکل گئے اس پیڑ کو اپنی منزل نہیں بناتے بلکہ آگے کی منزلوں کے لیے نکل جاتے ہیں مومن کو ایسا ہونا چاہیے اب اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کیا فرماتے ہیں حدیث سے آگے عبداللہ ابن عمر کا قول بھی ہے کہتے ہیں فلا تنتظر فلاً وہ ادا اصبحت فلا تنتظر تدرسا جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر کیا مطلب ہے سنانی کہتے ہیں علامہ سنانی کہتے ہیں صبر السلام میں کال آبادا کلام ابن عمر کلام مبن عمر متفر الحدیف المرپو ابن عمر کا کلام جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسی کا ایک حصہ ہے یعنی اسی سے بات نکلی ہوئی ہے انہوں نے آگے جو بات کہی وہ اسی بات پر مبنی ہے جو اس سے پہلے انہوں نے بیان کی وہ ہیں کہ یہ اس چیز کو شامل یعنی شامل ہے کہ ایک عقل مند انسان اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کتنا مانتا ہے کہاں تک میری زندگی ہے اس کو حد کتنی ہے اپنی عمر کو کتنا اس کو سمجھنا چاہیے ایک عقلمند آدمی ہے کہتے اذا امسا یم له رہو اللہ یتر صبح کہ جب وہ شام کرے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ صبح تک کا انتظار کرے یہ سمجھے کہ میں صبح تک جینے والا ہوں بول نہیں سکتے اس سے پہلے مت سکتی ہے وہ ادا اسبحا یم بغی رہو اللہ یور علمسا اور اگر وہ جب وہ صبح کرے تو شام تک کا انتظار نہ کرے یعنی نہ وہ یہ سمجھے کہ شام تک جیوں گا اور شام کو کام کریں گے جو بھی نیک اعمال ہیں ان کو مؤخر نہ کرے شام میں مؤخر کر کے صبح کروں گا ایسا نہ کرے واقعی جو کرنے کا کام ہے ابھی موقع کرنے لوگ ہیں توبہ کو مؤخر کر لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں سدھرنے کو مؤخر کر لیتے ہیں کہ رمضان آئے گا سدھریں گے کوئی کتنے لوگ ہیں ریٹائر ہو جاؤں گا دین پہ چلوں گا کتنے لوگ ہیں نکاح ہوگا پھر ڈاڑھی رکھ لوں گا کتنی بچیاں ہیں ابھی نہیں نکاح نہیں ہوا ہے اب بے پردہ ہیں نکاح ہوگا تو پردہ کریں گے بچے ہو جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا سب سیٹ ہو جائے گا میں سیٹ ہو جائے گا تو میں دین پہ چلوں گا نہیں آدمی یعنی مؤخر کرتا ہے کتنا مؤخر آدمی کو اتنا بھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ شام ہے تو کہے کہ صبح دیکھ لیں گے یا صبح ہے تو کہ شام کو دیکھ لیں گے تجھ کو کیسے معلوم کہ تو شام تک رہے گا تجھ کو کس فرشتے نے بتایا کہ تو صبح تک باقی رہے گا تو نہیں جانتا اس سے پہلے موت آ سکتی ہے تو کہا کہ جب صبح ہو تو شام تک کا انتظار مت کر شام ہو تو صبح تک کا انتظار مت کر کہتے ہیں اللہ مسنانی کہتے ہیں بل یا بلکہ ہمیشہ وہ اپنے دل میں اس بات کا احساس رکھے ہمیشہ اس کا گمان یہی ہونا چاہیے کہ موت اس سے پہلے آ سکتی ہے موت اس سے پہلے آ سکتی ہے ہم تو سالوں سال حساب لگا کے چل رہے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد میں ایسا ہوگا کون بتایا آپ کو آج تیس تیس بیس بیس سال میں لوگ چلے گئے جن لوگوں نے کورونا کا یہ جو دور دیکھا ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے لوگ یعنی کسی کو امید نہیں تھی کسی کو خوف نہیں تھا خدشہ نہیں تھا کہ جائیں گے اچھے بھی گئے برے بھی گئے صحت مند بھی گئے بیمار بھی گئے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے تو ایک انسان بعض اوقات یعنی بہت دور تک اپنی زندگی کو سوچتا ہے اور زندگی اس کو دھوکا دے دیتی ہے۔ موت اس سے پہلے آ جاتی ہے اور اس کی زندگی منقتی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی جاری کہ کาล تو امر دور دور کے پروگرام اور دور دور کے طریقہ کے اور دور دور کے تیرے پلاننگ اس سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ آج کا کام آج کر لے کل پہ مت ٹال۔ شربسام کہتے ہیں ففیل حدیث دلیل علی قصر الامل والاستعداد للموت۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان کو لمبی لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے بہت دور تک کے اس کی پلاننگ نہیں ہونا چاہیے بہت دور تک کی تمنا اس کی نہیں ہونا چاہیے اور موت کی تیاری اس کی زندگی میں ہونی چاہیے اور واقعی ایک آدمی کی زندگی میں حرکت پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا محرک موت کی یاد ہے آدمی کی زندگی سے فضولیت نکل جاتی جب آدمی سوچتا ہے موت آنے والی ہے جتنی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس کی ہوتی ہے جتنی بھی فالتو چیزیں زندگی میں ہم لگائے اپنے ساتھ میں کسی کو معلوم ہو جائے کہ معلوم ہو جائے دو گھنٹے بعد ہے وہ واٹس ایپ چیک کرے گا وہ فضول چیزوں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے گا وہ لوگوں سے گپ شپ میں لگا رہے گا اس کی موت آنے والی تو ایک انسان کو موت کی یاد جب واقعی یاد اس ہو تو اس انسان کے لیے تیاری کرنا موت کی آسان ہو جاتا ہے شیخ یعنی yani, خوب عمل کرنے والا مجاہدے کے ساتھ ایسے انسان کی طرح عمل کر اللذی يستحضر ان قد حضر جسے جس کے دل میں یہ بات پیوست ہے جس کے دل میں یہ بات حاضر ہے مستحضر ہے اس کو کہ اس کی موت حاضر ہوگی ہے. اس کی موت آ رہی ہے مست موت کی تیاری اور بھی اچھے سے کر سکے لا تقل آئندہ فیوچر میں کریں گے مت بول ایسا کیوں رکوغن اکثر ایسا ہو سکتا بہت ممکن ہے کہ تجھے کل نہ ملے آج کا کام توبہ کا توبہ کو کل پہ ٹال دیا اگلے ہفتے سے جمعہ سے نماز شروع کریں گے لیکن دل میں سچی تڑپ تھی موت آ گئی نا اس کی لیکن بچ گیا کیوں اس لیے کہ ارادہ اس کا سچا تھا وہ جا رہا تھا سی رستے پہ پہنچا نہیں موت آ گئی اس کو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ارادوں کو ٹالے نہیں خیر کی نیت آج ہی کر کل کیوں اور موقع ہے تو آج کر لے کل کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر وہ کا تارا اللہ کے لیے ویسا عمل کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ کے عمل کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اور اللہ کے سامنے عمل کر رہا ہے ترا اللہ کے لیے ویسا دکی میں ہے کہ سارے عمال کے لیے انسان کی کیفیت ہونا چاہیے کہ آدمی عمل کرے تو اللہ کو دکھانے کے لیے عمل کرے گویا کہ خود اللہ کو دیکھ کے وہ عمل کر رہا ہے اللہ کے سامنے وہ ام کا ان قطرا و اور اپنا شمار مردوں میں کر یعنی اپنے آپ کو اس لسٹ میں مان جن کی موت ابھی طے ہو چکی اور آنے والی ہے اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کر کہ ابھی میری موت قریب ہے اب موت آ جائے گی اور میرا نام اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے موت آنے والی ہے. ایسا شمار کر کے چلے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ایسا دنیا میں جینا چاہیے کہ وہ اپنا نام مردوں میں مان کے چلے کہ اس سال میں جن کی لسٹ بنی ہے ہو سکتا ہے میرا نام ہو اس میں کتنوں نے سوچا ہوگا سوچی اس سال میں پچھلے سال کتنوں نے سوچا ہوگا للت القدر میں ان کا بھی نمبر لگ گیا تھا نام دے دیا جا چکا تھا اور وہ دنیا میں آج نہیں ہے اگلے رمضان میں وہ نہیں ہے کتنے لوگ تھے اسے بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے مالدار ہوں علما ہوں کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے حکومتوں والے چلے گئے کوئی نہیں بچا ڈاکٹر چلے گئے ڈاکٹر چلے گئے کسی کی موت کا وقت ہم نہیں جانتے کہ کب ہے اللہ جانتا ہے اس لیے آدمی تیاری کر یہ سمجھ کے چلے کہ کل ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں امام البحطین شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر ایک ہزار چالیس پر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث حسن ہے فرماتے ہیں خود من صحتک کلی ثق امک و من حیات کلی تو اپنی صحت کے ایام میں اپنی بیماری کے لیے کچھ توشہ لینے کچھ اعمال جمع کر لے اور اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے اپنی موت کے لیے کچھ اعمال ساتھ لے لے یعنی کیا مطلب ہے کہ آج تو صحت مند ہے کل ہو سکتا بیمار ہو جائے تو آج عمل کر لے کل چاہے تو نہیں کر پائے گا آج تو زندہ ہے تیرے پاس عمل کا موقع ہے ایمان کا موقع ہے توبہ کا موقع ہے نیکیوں کا موقع ہے اللہ کی عبادت کا موقع ہے تو اب زندگی میں آج تو وہ سب کچھ کر لیں کل موت آ جائے گی سارا عمل کا موقع ختم لیکن اس میں کچھ اور بھی معنی آگے کے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے سنانی کہتے ہیں اس حدیث میں یا اس قول میں عمر کے اس بات کا اشارہ ہے اس بات کی طرف یعنی یا دہانی ہے اس چیز کہ انسان کو صحت اور بیماری تو آنے ہی والی ہے کبھی صحت مند رہے گا تو کبھی بیمار دنیا میں کوئی نہیں ایسا جو بیمار نہیں ہوتا ہے فیغ تنم و ایام و سحتی ہی نفا تو اپنے صحت کے ایام میں اپنے اوقات کو ایسی چیزوں میں خرچ کرے کہ وہ اس کا نفع لوٹ کر اس کو واپس سے ملے ان ایام میں جب وہ بیمار ہو فنح مرض مترب یا بے نفی الح اس لیے کہ اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان ہو سکتا ہے بیماری حائل ہو جائے اور وہ عمل نہ کر سکے جو اللہ کی طاعت والے ہیں تو آج صحت مند ہے تو کر لے کل ہو سکتا ہے تو بیمار ہو جائے صبح السلام میں افسنانی نے بات کہی ہے اس کے بارے میں ایک حبیز بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس کے معنی کیا ہے کہ صحت کے دورہ دور میں بیماری کے لیے جمع کر رہا. زندگی میں موت کے لیے جمع کر رہا. کا مطلب یہ ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھی کیا حدیث ہے اور یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے قطب تو اللہ تعالی کہ ہاں اس کے لیے ویسے ہی عمل لکھا جاتا رہتا ہے جیسا کہ وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا اس وقت میں کرتا تھا یعنی ایک آدمی صحت مند ہے پابندی سے تعجب پڑتا ہے قرآن کی تلاوت مخصوص برابر روزانہ کا اس کا اپنا ایک پڑھنے کا مقدار ہے اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے اعمال پابندی سے ہوتے ہیں لیکن بیمار ہو گیا اب اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ سارے اعمال کر سکے تو اب بستر پر پڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے بے ہوشی کی حالت میں ہو لیکن اس کے لیے جو پابندی سے وہ صحت کے دنوں میں عمل کرتا تھا بیماری کے دنوں میں نہ کرنے کے باوجود وہ عمل اس کے لیے لکھا جاتا ہے کس وجہ سے کیونکہ صحت کے دنوں میں کرتا تھا اگر وہ صحت کے دنوں میں نہیں کرتا تھا تو یہ نہیں ملا لیکن صحت کے دنوں میں کرتا تھا پھر بیماری چاہے کتنے سال کیوں نہ رہے ان سارے ایام میں اس کے صحت مندی کے دوران کے ہوئے اعمال کا ثواب لگاتار ملتا رہے گا نہیں کر کے بھی عمل کا ثواب مل رہا ہے اس کو اپنی صحت کے زمانے میں امال کر کے بیماری کے لیے کچھ لے لے یعنی آج ایسا عمل کر لے کہ کل کو بیمار ہو جائے اور نہ کر پائے تب بھی تجھ کو ثواب ملتا رہے اور اسی طرح سے مسافر کا معاملہ کیونکہ مسافر بھی پریشان ہوتا ہے بہت کچھ نہیں کرتا ہے فرائض میں اس کے لیے قصر ہے روزے میں اس کے لیے کرنے کی گنجائش ہے تو مشقت کا وقت ہوتا ہے سفر تو ایک آدمی مقیم جب عمل کرتا ہے لیکن مسافر ہونے کے بعد وہ عمل نہیں کر پاتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملتا رہتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ یعنی بیماری کے آنے سے پہلے صحت مندی کے دور میں اعمال کا پابند بنے تاکہ جب بیمار ہو جائے آدمی تو کل ہونا ہی ہے بڑھاپا آنا ہی ہے تو اس وقت میں وہ بہت سارے عمال نہیں کر پائے گا لیکن اس پابندی کی وجہ سے صحت مندی میں اس کو اس زمانے میں ثواب لگاتار ملتا رہے عمل نہ کرنے کے باوجود بھی تو یہاں پر یہ بات کہی گئی امام البخاری نے اس حدیث کو الجہاد وسیئر میں دو نو سو پر ذکر کیا ہے اسی طرح سے زندگی میں عمل کر اپنی موت کے لیے کیا مطلب ہے ایسے عمال کر کے دنیا سے تو چلا جائے گا پھر بھی ثواب تجھ کو ملتا رہے ایسے امال کر جس کا ثواب ملتا رہے ہیں. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے منقطع ہو جاتا ہے ہاں تین چیزیں ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ان کی منفعت اس کو ملتی رہتی ہے کیا ہے وہ چیزیں اللہ صدق جاریہ سوائے صدق جاریہ کے ایسا صدقہ کر دیا جس کا نفع لوگوں کو ہوتا رہے یہ مر گیا کنواں باقی ہے کنویں کا پانی لوگ پیتے ہیں اپنی پیاس بجھاتے ہیں ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا کیوں اس لیے کہ اس کی چیز اس کے بعد بھی باقی ہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو ہو ہے اس کا صدقہ جاری ہے اس لیے اس کا ثواب بھی جاری رہے گا اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا ہے اس کا صدقہ جب جاری ہے اس کا نفع جب جاری ہے تو ثواب کیوں بند ہو جائے ثواب بھی جاری رہے گا او علم بھی یا اپنے بعد ایسا علم چھوڑ جائے جس کا فائدہ کو ہوتا رہے. چاہے وہ دنیوی علم ہو اور دینی تو نفع بخش ہوتا ہی ہے لیکن اس میں دنیا بھی علم بھی آ گیا کہ ایسی ٹیکنالوجی چھوڑ دی جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے فائدہ ہو رہا ہے تو بچے کی اس کی نیت ہو لوگوں کے لیے خیر کی نیت ہو تو او علمت بھی یا اس کے بعد وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو کتاب لکھ دی کوئی خطاب کر دیا یا لوگوں کو میسج کچھ بھیج دیا اور مر گیا لوگ اس کی اس پر عمل کرتا رہا کوئی رشتے دار جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کو سوا ملتا رہے گا تو ایسا علم چھوڑ دیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اول دین صحیح یا درو یا اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ دیا جو اس کے لیے دعا کرتی رہے نیک اولاد کی قید کیوں اس لیے کہ نیک اولاد مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اور بری اولاد جائیداد کی وجہ سے لانتیں کرتی ہے کہ کچھ چھوڑا ہی نہیں ہمارے پاس خالی دین دین دین کچھ دنیا کیے ہی نہیں اور ہمارے لیے کوئی نہ کھیت چھوڑا نہ گھر چھوڑا نہ کچھ جائیداد چھوڑی نہ سونا نہ چاندی خالی نماز پڑھتے رہو خالی توحید وغیرہ تب دیندار اگر نہیں ہوگا تو لانتیں کرے گا گالیاں دے گا برا کہے گا لوگوں کے پاس شکایت کرے گا. دیندار ہوگا تو دین کی اہمیت ہوگی دعا کرے گا کچھ کمی بھی ہوگی تو اللہ سے مغفرت مانگے گا اللہ معاف کر دے اور دیندار ہوگا حرام نہیں کھائے گا دعائیں بھی قبول ہوگی دیندار ہوگا عمل بالمعروف کرے گا تو دعائیں قبول ہوگی نہیں چھوڑے گا تو وہ بھی قبول تو یہاں کہا کہ نیک اولاد چھوڑ جائے خصوصا جب کہ اس کی تربیت بھی کی ہو تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اپنی موت کے بات موت کے بعد کے لیے زندگی میں تیاری کر لیں یعنی ایسی نیکیاں چھوڑ جس کا فائدہ موت کے بعد بھی ہوتا رہے اسی طرح سے ایک اور حدیث آخری بات اس حدیث کی اور اس کے بعد ہم اگلی حدیث شروع کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تنم قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان ان کی قدر کر لے ان سے پورا پورا فائدہ اٹھا لے حیاتوں کا قبل موتک اپنی زندگی کو غنیمت جان اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا موت سے پہلے وہ کا وہ کا قبل سمی کہ یعنی اپنی صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے ایک ترم خمس قبل خمس حیات کا قبل موتک اپنی زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان اپنی صحت کی قدر کر موت سے پہلے اور کا قبل شر اپنے فارغ اوقات کی قدر کر لے بیزی ہونے سے پہلے مشغول ہونے سے پہلے آج تیرے پاس وقت فری ہے کل کو بزی ہو جائے گا نکاح ہو گیا بیوی بی بچے بڑی فیملی سب کچھ ہو گیا اب مسائل بڑھ گئے زندگی کے بیزی ہو گیا پہلے بہت وقت میں درس میں جاتا تھا قرآن پڑھتا تھا اور حفظ کرتا تھا کتابیں پڑھتا تھا اب اب کچھ نہیں کر پا رہا ہے اگر آج وقت ہے چھٹیاں ہیں کچھ خاص تیرے پاس اوقات ہیں وہ فراغ کا قبل شغلک و شباب کا قبل حرمک اپنی جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے ٹال تامت رہے کے بعد میں کریں گے بعد میں انرجی نہیں رہے گی ہڈیوں میں درد ہے زبان نہیں حلق سوکھتا ہے آنکھیں تکلیف دیتی ہیں سر جو ہے خود نبی بھی شکایت کر رہے ہیں کشتعل سر بالکل جو ہے یعنی اس میں تکلیف ہوتی ہے شعلہ ہو رہا ہے سر گویا کہ یعنی اتنی تکلیف پریشانی ہے آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے جو کر پاتا ہے وہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہے تب کے لیے مؤخر کیا ہے دینداری کو بڑھاپے کے لیے جب کہ تو بالکل ناقص ہو جائے گا عملی اعتبار سے بہت کچھ نہیں کر پائے گا نہ آج کر پائے گا نہ کچھ کر پائے گا چلنا مشکل ہوگا مزید تک جانا مشکل ہوگا تو آج کر وہ شباب کا قبل ہارمک وغنا کا قبل فخرک اور اپنی مالداری کو غنیمت جان تنگ دستی سے پہلے آج جو کچھ تیرے پاس ہے دین کے لیے اللہ کے لیے آخرت کے لیے خرچ کر تیری ضرورتیں اپنی جگہ ہے لیکن دین کے لیے بھی خیر کے لیے نیک کاموں میں بھی کچھ خرچ کر کل غربت آ جائے تو نہیں کر پائے گا سوائے تمناؤں کی تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا آدمی کہا کہ نیت سے مل جائے گا نا ہاں نیت سے ایک گنا ملے گا آج نیک ہی کرے گا دس گنا سے لے کے سات سو گنا کو یاد رکھیں بعض کا شیطان بھی کچھ حدیثوں کی تشریح کرتا ہے عقل میں انسان کے ڈالتا ہے ارے تو نیت سے بھی تو ملتا ہے نا ہاں نیت سے ایک گناہ ملتا ہے دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک کب ملتا ہے عمل کرنے پر ملتا ہے تضعیف یہ جو ہوتی ہے وہ عمل کرنے پر ہے کئی گنا کر کے سواب ملنا عمل پر ہے نیت پر ایک گنا ملتا ہے تو آپ کو ایک چاہیے تو آپ کی مرضی لیکن آپ کو دس گنا سے لے کر من جاء بالحسنات فله عشر امثالها نیکی لایا نہ خالی نیت تھوڑی ہے نیکی لایا اگر 10 گنا دے گا اور پھر 10 گنا سے حدیث میں ہے الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرہ 700 گناہ سے لے کر کئی گنا تک اللہ تعالی کرتا ہے عمل پر تو آج عمل کر لے آج تیرے پاس وقت ہے کل وقت نہیں رہے گا وغنا کا قبل فقرک اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام البحقین شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام احمد نے زہد میں اور دیگر محادیثی نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیل حدیث نمبر ایک ہزار ستتر حدیث صحیح ہے اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا میں یعنی بقا کو ذہن میں نہ رکھے بڑے بڑے بادشاہ بھی گئے نیک بھی گئے بد بھی گئے انبیاء بھی دنیا سے گئے اور فرعون بھی گیا اور بڑے بڑے, بڑے بادشاہ بھی گئے تو کسی کے لیے یہاں پر ہمیشگی نہیں ہے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے کہ کوئی یہاں ہمیشہ رہے گا اس کو بھولنا بے وقوفی ہے یعنی ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جو ہرے کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کب آئے گی معلوم نہیں ہو سکتا آ جائے جتنے لوگ آج مرے ہیں ان میں سے کتنے لوگ جانتے تھے کہ آج میں مرنے والا ہوں آپ دیکھیں اس کا تناسب دیکھیں پرسنٹیج دیکھیں کہ دنیا میں آج جتنے لوگ مرے ہیں کتنے لوگوں کو واقعی معلوم تھا کہ آج میری موت ہے اکثریت کو لگتا تھا کہ نئی موت نہیں ہے آج لیکن موت آئی کیا یہ نہیں ممکن ہے کہ کل ہمارا نمبر ہو تو پھر اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے کیوں ہم ٹال رہے ہیں خیر کے کاموں کو اور کیوں جلدی کر رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے اور کیوں ہم نے دل, دل اپنا دنیا سے لگا رکھا ہے کیوں آخرت سے نہیں لگایا کیوں ہم مخلوق میں کھوئے ہوئے ہیں کیوں خالق سے ہمارا تعلق نہیں بنا ہوا ہے ہم مخلوق پر خالق کو ترجیح دیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں یہ ہماری عقل مندی ہے خالق کو مخلوق پر ترجیح دینا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا یہ سب سے بڑی عقل مندی اور سارے ان کا خلاصہ ہے تو یہ آدمی کو کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو توفیقہ فرمایا اس حدیث میں اس بات کی نصیحت ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو مسافر سمجھے کہ بس مجھ کو یہاں سے نکل کے جانا میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں پڑا اڈا رہا ہوں میری ضرورتیں ہیں ٹھیک ہے لیکن بقدر ضرورت یہاں دل نہیں لگاؤں گا میں تجارت میری رہے گی یہ مطلب نہیں کہ تجارت نہیں کرنا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھے نہیں ذمہ داریاں پوری کرے گا بقدر حاجت یہاں پہ بڑے بڑے بزنس بھی کرے گا تبھی بھی دل نہیں لگانا ہے اس کو ذمہ داری سمجھ کے پہ اس کے حقوق ادا کرو اس میں کچھ نہ کچھ خیر کی نیت آدمی کی ہو صرف اس کی نیت نہ ہو کہ میں جمع کر لوں یہاں میرا کچھ بن جائے یہاں کسی کا کچھ بنا نہیں سب گئے ان کی صرف میں تبر بنتی ہے اور کچھ نہیں بنتا ہے بڑے بڑے محل والے بھی آخری گھر وہی لہٰذا آدمی اس بات کو اگر یاد رکھے تو اس کی زندگی سے فضولیات بھاب بن کے نکل جاتی ہے سب فضول چیزیں نکل جاتی یاد رہتا موت آنے والی ہے اس کی تیاری آدمی کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ہم اگلی حدیث شروع کرتے ہیں اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے جو ایک اعتبار سے زہد اور وراہی سے جڑی ہوئی ہے یعنی ترک کرنا وہ چیز جو انسان کو نقصان دے یہ وراں سے انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی بیماری جو اس دور کی ہے وہ ہے فساق سے تشبو ایسے لوگوں سے کی مشابہت جو برے لوگ ہیں چاہے عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے کافر ہیں یا فاسق ہیں تو ایک انسان کو چاہیے کہ برے لوگوں کی مشابت اختیار نہ کریں اس سے متعلق یہ حدیث ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حدیث نمبر چار ہے باب الزہدی والورع میں الفاظ حدیث کے کیا ہیں؟ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے منتشب بہاب بقوم فہو ہوں جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے اقرجہ ابو داؤدا و ابن حبان اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ حدیث ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہے کیا منتشب بہاب بقوم فہو ہوں منہج کے سلسلے میں یہ ایک بنیادی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مثبت معنی بھی ہے اور منفی بھی ہے. یعنی مثلا جو جن لوگوں کی مشابت اختیار کرتا وہ انہی میں سے اچھے تو اچھے میں سے ہے برے تو بروں میں سے ہے شیخ نے رحم اللہ فرماتے ہیں ففیحد الحدیثی فوائد اس حدیث میں کئی علمی فوائد ہیں کئی علمی باتیں ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے من الحث على تشب بالصالحين اور انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک انسان کو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہیے لقول ہی منتشبہ بنفن ہو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جن لوگوں کی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے وہ یفرف ادا الحفاط طبہ صلاح الصالح اس حدیث سے فائدہ معلوم ہوتا ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں یعنی اس حدیث میں صلیف صالح کی پیروی کی اتباع کی ترغیب مل یا دی گئی ہے اس حدیث سے صلیف صالحین کی اتباع کی ترغیب ملتی ہے اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے ہمارا شمار ہمارا حشر ہمارا انجام انہی کے ساتھ میں ہوگا فل عبادت وہ فی العقید تھی وہ فی المنہ حجی وہ فی کل شعی لیے کہتے ہیں چاہے عبادات کا معاملہ ہو چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا منہج کا معاملہ بلکہ ساری چیزیں ان تمام چیزوں میں ایک انسان کو ایک مسلمان کو صلف صالحین کی مشابہت اختیار کرنا چاہیے جیسے وہ جی ویسے جینا چاہیے جس کو انہوں نے اپنایا اس کو اپنانا چاہیے ان کے طور طریقوں کو ان کے طرز عمل کو ان کی ان کے آداب کو ان کی زندگی کو اپنائیں حد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، تابعین،, تابع تابعین اور جو صلف صالح ہیں سارے لوگ ہیں ان کے طرز کو اپنائیں ان کی مشابہت اختیار کریں عقیدے میں عبادت میں منہج میں تاکہ یکون الانسان امن تاکہ ایک انسان انہی میں شمار ہو یعنی ان میں شامل ہو جائے تاکہ ان کے ساتھ اس کا آخرت میں معاملہ ہو تاکہ اللہ کے ہاں وہ ان میں شمار ہو صالح ان میں سے. تو یہ حدیث فتح جلال میں شیخیمی نے اس حدیث کے زمن میں یہ بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات کہی ہے آپ نے فرمایا من تشبہ غیر وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کا تشب و اختیار کرے تشبہ سملارٹی ان جیسے طور طریقے اپنا ہے وہ ہمیں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کا طریقہ اپنا ہے معلومات کے اس میں بتایا جا کہ اس کو چاہیے کہ ہمارا طریقہ اپنا ہے ہمارا ہم کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اگر آپ اس میں اسعد پیدا کریں اہل حق صحابہ کے بعد جتنے اہل حق ہیں سب اس میں آتے ہیں صحابہ تو سارے اہل حق ہیں لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے ان میں اہل حق بھی ہیں اور غلط لوگ بھی ہیں کے دور میں اچھے برے دونوں قسم کے لوگ تھے ایسے بھی لوگ جنہوں نے صحابہ کے ساتھ جنگ کی خوارج اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ان کے بعد اور بھی بگاڑ مسلمانوں میں آیا تو اہل حق ہم میں کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور پھر اگر اسے تب دیں تو اہل حق صلاح صالح, <سلام> صالح, <سلام> صالح <سلام> وہ میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کرے اس میں وعید بھی ہے اور اس میں ترغیب بھی ہے وعید سے اعتبار سے کہ وہ ہمیں نہیں ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے یعنی اس کی نسبت ہم سے نہیں ہے. وہ ہم سے اپنا رشتہ کیوں جوڑ رہا ہے ہماری مشابت اختیار نہیں کرتا کسی اور کی طور طریقے اپناتا ہے تو ہم سے اس کی کیا مناسبت ہے؟ اس, میں ہے اس میں برات کا اعلان ہے اس میں دوری ہے اس میں دھمکانا ہے اس میں جھڑکنا ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے اس کا ہم سے کیا لینا دینا اس کا ہم سے کیا تعلق اور اس میں اشارتن ترغیب بھی ہے کہ اس میں ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیونکہ جمع کا سہغا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طور طریقوں کو اپنانا چاہیے جیسے وہ جئے ویسا اس کو جینا چاہیے امام ترمیدین اس کو روایت کیا حدیث نمبر سیل جامع صغیر میں حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چونتیس پر یہ حدیث ہے اور حدیث حسن ہے لیکن جس پس منظر میں یہ حدیث آئی ہے منتشب بہ قوم انفا منہم اکثر علماء نے اس کو منفی پسے منظر میں لیا ہے کہ بری لوگوں کی مشابہت تو انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ہمارے اس دور میں اور پچھلے دور میں بھی ہمیشہ سے فتنا مسلمانوں کے لیے رہا ہے اور رہے گا کہ مسلمان کہیں نہ کہیں پچھلے لوگوں کے طریقے پر چلیں گے اس کی اہمیت اور اس کی پاسبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم کو ہر رکت میں بتایا گیا ہے سرات المستقیم ہم مانگے اللہ سے سرۃ المقبوب اللہ علیہم غیر علیہم ہمیں سرات مستقیم کی رہنمائی تا فرما سرات مستقیم کی ہدایت دے کون کس کا راستہ سیرات مستقیم کون سا راستہ سراۃ الدین انعام تعلیہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نشھاور کی جن پر تو نے انعام کیا جو انعام کے مستحق تیرے نزدیک قرار پائے غیر المغضوب اہلا ان کا رستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا ولبا ان کا بھی راستہ نہیں جو راستے ہی سے بھٹک گئے جن پر غذب ہوا کہ انہوں نے علم کے باوجود اس علم کا کی اتباع نہیں اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا اس علم کی مخالفت کی یہود جانتے بوجھتے غلط راستہ اپنایا جن پر تیرا غصہ ہوا اور اہلا ان کے راستے سے بھی ہم کو بچا ان کے پیچھے چلنے ان کے طور طریقے اپنانے سے بھی بچا واہرن و باپرن جو راستے سے بھٹک دے جنہوں نے علم کی بنیاد پر عمل نہیں کیا جنہوں نے سیرے سے علم کو نظر انداز کر دیا وحی کو نظر انداز کیا اور اپنے فلسفے ایجاد کیے نصارہ اپنی عقل سے دیکھا اس علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تو اللہ کو نعوذ باللہ باپ بنا دیا بیٹا اللہ کا بنایا ان کو اور عملی اعتبار سے اپنی طرف سے اللہ کی حلال چیزوں کا حرام کر لیا رحبانیت ایجاد کر لی بکار نہیں حلال کھانے حرام اچھے لباس نہیں دنیاوی تجارت سب چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں جانا اور جا کے معبد میں اپنی زندگی گزارنا رحبانیت ایجاد دنیا چھوڑ دینا دنیا ترک کر دینا علم کی بنیاد پر نہیں کیا اپنے گھڑے ہوئے فلسفوں کی بنیاد پر کیا اچھی نیت سے کیا لیکن علم کی بنیاد پر نہیں کیا پہلا ان دونوں کے رستے سے بچا ہم کو علم کے باوجود بے عمل والے اور عمل کرنے والے لیکن علم کے بغیر یہ دو تمثیلی طور پر یہود نصارہ کا ذکر ہے تحدید نہیں ہے تخصیص نہیں ہے مثالیں دو قومیں دیکھو کتاب والی قومیں گمراہ ہوگی ہم کو ان کے رستے پہ نہیں چلنا ہے یہ ہم کو برابر ہر رکعت میں مانگنا ہے اللہ سے اگر اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا اگر ایسا ہونے والا نہیں ہے خام خا کیوں ڈرتے ہو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی ہر رکعت میں یہ دعا مانگنے کی ترقی نہیں کرتا معلوم کہ یہ بہت ممکن ہے کہ مسلمان ان کے راستے پر جائیں چلیں کمراہ ہو جائیں لہٰذا ان کو ہر رکعت میں مانگنا ہے اللہ تعالی اللہ بچا ہم کو اللہ بچا ہم کو اور اسی کے ساتھ یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر تیرا انعام ہوا صالحین پھر وہ انبیاء ان کے متبعین سارے لوگ اس میں آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے منتشب بہاب قومی اپنے ظاہر و باطن سے جو جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے اپنے اخلاق و کردار سے اپنے قول و عمل سے وہ انہیں میں ہوگا انہی کے ساتھ اس کا آخرت میں انجام ہے اور دنیا میں بھی اپنے حال کے اعتبار سے انہی کی طرح بن جائے گا شیخ عبد الفوزان کہتے ہیں تشبو کس کو کہتے ہیں اس حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا وہ کیا ہے کہتے ہیں تکلف غیری ہی. ایک مسلمان کا کوشش کر کے غیر مسلموں کے طور طریقے ان کی مشابہت ان کی سملارٹی کو اپنانا مین الکفاری اول فیما سم کفار اور بداتی کفر کرنے والے بدعات کرنے والے بدعات میں مبتلا ہونے والے یا بدعات ایجاد کرنے والے ان کی خصوصیات کو اپنانا جو خاص ہے ان کے ساتھ ان کی پہچان ہے اس کو اپنانا من عبادات او عاد من عبادات او عادت یعنی ان کی عبادات میں سے یا ان کی عادات میں سے چیزوں کو اپنانا ان کے رہن سہن کے طور طریقے اپنانا یا عبادت کا طریقہ ان کا ہے وہ بھی یہ خود اپنا ہے اگر ایسا کرتا ہے تو یہ کیا آپ دیکھیے صوفیوں میں اب بات بہت لمبی ہو جائے گی اور ویسی ہو سکتی کیونکہ وقت اتنا ہمارے پاس نہیں کہ بات پوری مکمل ہو لیکن آپ دیکھیے صوفیوں میں وہی ساری چیزیں جو جوگیوں کی ہیں انہوں نے بہت ساری اپنا لی بہت ساری ایسی چیزیں اپنائی بہت ساری عیسائی راہبوں نے جو چیزیں کی تھی وہ بہت ساری صوفیوں نے اپنائی تو کیوں آدمی وہ کرے کیا ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کا طریقہ کافی نہیں ہے کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے آخرت کی نجات کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کیا ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی نہیں کیا صحابہ کی اصلاح جس چیز سے ہوئی اس میں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے صوفیوں نے بنیاد بنائی آپ دیکھیے تو کی کتابوں میں کہ اشغال اور یہ ساری چیزیں کیوں ایجاد کی گئی اتنے سارے مجاہدے جو غیر ضروری مجاہدے کیوں ایجاد کیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کی اصلاح بڑی آسانی سے ہوتی تھی لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ ماحول اب نہیں رہا تو اب مسلمانوں کو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اتنا مجاہدہ کافی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جاتا تھا اب ہم کو نئی نئی چیزیں اور بھی کرنی پڑیں گی جس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اس لیے وہ ساری چیزیں انہوں نے تصوف کا پورا کارخانہ ایجاد کر لیا تو یہ جو تعلیل ہے یہ جو ریزننگ ہے کوئی آدمی کہے گا بھائی پانچ وقت کی نماز سے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان سلطنشاہ گنتی کے اعتبار سے بھی چاہے وہ نمازوں کی گنتی ہو یا اکاعت کی گنتی ہو آج کافی نہیں ہو رہا نہیں سدھر رہا ہے کہ آدمی پانچ وقت کی نماز میں بڑھا دو نمازیں پانچ کا دس کر دو اور علاقائی اشتہاد پر مبنی ہو جائیے کہ مولوی صاحب خود طے کریں میری بستی کے لوگ کتنے بگڑے ہوئے ہیں ان کی نماز کی اصلاح کے لیے بڑھاتے بڑھاتے پچاس تک لے نہیں کر سکتا ہے آپ کو کیا اختیار ہے دین میں تبدیلی کرنے کا ہمارا یقین یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کافی تھا انسان کی اصلاح کے لیے جو دوا اس زمانے میں کارگر تھی وہ آج بھی ہے وہ دوا فیل نہیں ہوئی ہم کو کسی اور قوم کی مشابہت کر کے ان کے طور طریقے نفس کی اصلاح کے لیے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ان کا طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری ذلت کی چیز ہے اور یہ ایک اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی احانت ہے کہ وہ کافی نہیں یعنی وہ کافی نہیں یعنی اللہ تعالی نے ایسا سولوشن دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دوا دے دی جو بعد کے دور کے اندر فیل ہونے والی تھی کافی نہیں تھی تصور کی جڑ میں آپ کو یہ ملے گا اس کی جتنی بھی اعمال اور جتنی بھی ان کی سب چیزیں ہیں اس میں آپ کو جڑ میں ملے گا کہ وہ وہاں تک ٹھیک تھا بعد میں بڑھانے کی ضرورت ہے پھر کیا کریں گے آپ فجر کی نماز بڑھائیں گے دو کی چار کریں گے مغرب کی تین کی چھ کر دیں گے آپ کیا کریں گے ظہر जो, کی اور اثر کی اور عشاء کی کیا کریں گے آٹھ کریں گے آپ اس کو نہیں جتنا ہے اتنا ہی کافی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ غیر مسلموں کا تشبو کہتے ہیں کہ ان کی عبادت ان کی عادات کو اپنانا جو ان کی خصائص ہے خصائص یہاں یاد رکھنا ضروری یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے تو ہم کھانا چھوڑ دیں نہیں ان کے خسائش میں سے نہیں وہ انسان ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور سارے انسان کھاتے پیتے ہیں انبیاء کھاتے پیتے تھے بلکہ اعتراض لوگ کرتے تھے مشرقین کی ایک ایسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے یا او ویم فی الاسواق کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے تو مطلب یہ خصائص میں سے نہیں مشرقین کی کفار کی انسان کی حاجات میں سے ہے اس میں ان کا تشبہ چھوڑنا نہیں ہے لیکن جو ان کی خصائص میں سے ہو کہ انہی کی چیزوں میں سے وہ ہے اس کو اپنانا اپنانا جو ہے ان کا تشب ہے فہو من جو, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے انہی میں سے ہے کا کیا مطلب ہے اس تعلق سے شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے کہتے ہیں وہ تشب على ید المحب الباطن کسی انسان کا کسی کے طور طریقوں کو اپنانا ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ان کے لیے محبت ہے اب دیکھیے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں, کوئی فلم سٹار ہیں اس کا فین ہی ہے. اب اس کی طرح بال بنائے گا اس کی طرح یعنی, کپڑے پہنے گا اس کی طرح فیشن اپنائے گا کیوں اس کا دل اس سے تعلق رکھتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے پھر مونی صاحب کے سا, کئی جمعہ کی خطبے ڈاڑی کی وہ سنا نہیں رکھا لیکن اس کا فٹ بال پلیئر کوئی ہے اس نے ڈاڑی رکھا کرکٹ پلیئر ہے اس نے ڈاڑی رکھا فلم اسٹار ہے اس نے ڈاڑی رکھا یا اس کا کوئی پولیٹیشن ہے جو اس کا فیورٹ ہے یا کوئی ٹیچر ہے اس نے رکھا اب اس کی کاپی یہ کرتا ہے تو اس نے بھی ڈاڑی رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کا طریقہ ہے اس کو دیکھ کے نہیں رکھا بلکہ کس کو دیکھ کے رکھا اس کو دیکھ کے جو ایک غیر مسلم ہے کیونکہ اس کا دل اس سے جڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تشباہ محبت کہ انسان کا ظاہر میں کسی کو کاپی کرنا اس کی اس کی مشابت اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے بھی محبت ہے یکن یحب تشبہ بھی لما تشبہ بھی کیونکہ اگر جس کی مشابہت وہ اختیار کر رہا ہے اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی تو اس کی مشابہت نہیں کرتا معلوم کہیں اس کا معلوم کہ تشبہ میں محبت کا دخل ہوتا ہے اس ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سنتوں پر چلنے والے بنے صحابہ کے کے, کے طرز حیات کو اپنانے والے بنے ضروری ہے کہ ہم صرف حکم دینے کی بجائے ان کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت کو بٹھانے کی اور بسانے کی کوشش کریں اس کو یاد رکھیے سنت پہ عمل کرو حکم دے رہے ہم لوگ ٹھیک کر رہا ہے زبردستی کر رہا ہو لیکن محبت اگر اس کے دل میں بٹھا دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صلاف کی تو پھر ان کی کوئی چیز جب اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس کو اپنائے گا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو تشب و اور اتباع کا تعلق محبت سے ہوتا ہے تعظیم سے ہوتا ہے اگر یہ زندگی میں آ جائے وہ بھی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ بھی چیز یاد رکھنے کی ہے تسکیلام میں شیخ صالح الفوزان نے بات کہی بلکہ اس کی عبداللہ الفوزان کہتے ہیں ایک دوسرا پہلو اس کا کہتے ہیں کہ فہو منہم کا کیا مطلب ہے کہ وہ انہی میں سے اس کا کیا مطلب کہتے ہیں وہ اپنے حال کے اعتبار سے بھی انہیں میں اس کی گنتی ہوگی اور اپنے انجام کے اعتبار سے بھی انہی کے ساتھ میں ہوگا وہ جہنم میں تو یہ بھی جہنم میں جانے والا ہے وہ عذاب کے مستحق آج اگر ہوتے ہیں تو یہ بھی عذاب کا مستحق ہوگا اگر ان کے اس عمل کی بنا پر ان پہ عذاب آ تو اس پہ بھی آئے گا اپنے حال کے اعتبار سے بھی وہ انہی کی طرح ہے اور اپنے انجام کے اعتبار سے معال کے اعتبار سے بھی انہی میں اس کا شمار ہوگا ان کے ساتھ اس کا انجام ہوگا وہ ہوفیز العموم اور یہ عام بات ہے اس میں انہیں فائدہ جو ہے عام عموم کا دیتا ہے منتشب بحاب بالصالحین کا صالحا صالح و ہوں جو صالحین کی مشابہت اختیار کریں وہ نیک بنے گا نیک لوگوں کی مشابہت سے نیک بنے گا اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشب ہوگا وہ منتشب او قفارفاقی امن ہوں اور جو کفار اور فساق کی مشابہت اختیار کرے گا وہ میں سے ہوگا ان جیسا بنے گا اور ان کے ساتھ اس کا آخرت میں حفاظت فرمائے بہت سی چیزوں کو لوگ لائٹ لیتے ہیں اور کیا ہے برتھ ڈے ہی تو منا رہے یا ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں اپریل فول منا رہے ہیں بلکہ بعض لوگ مدرس ڈے فادرز ڈے برادرز ڈے سسٹرس ڈے کیا ہے یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے آپ کو کوئی دن منانے کی ضرورت نہیں کسی چیز کے لیے عیدوں کا معاملہ آگے آئے گا انشاءاللہ ہم دوسری قوموں کی مشابر اختیار کر رہے ہیں نہیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی ہے آپ کی سنت ہمارے لیے کافی صحابہ کا طرز عمل ہمارے لیے ان کا ہمارے لیے کافی ہے تو منحت اللہ میں جلد صفحہ نمبر 160 سو ساٹھ پر انہیں یہ بات کہی ہے ابن قیم کئی منۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عَنِ بِأَهْلِ من نہ مواد ان تفیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور کفار وغیرہ کے تشبہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے ان کے طور طریقے مت اپناؤ اہل کتاب کون یہودارا جوز اینڈ کرسچنس اور کفار سارے مشرقین یا دہریے جتنے بھی ہیں سب ایفیس. ان کے طور طریقے مت اپناؤ جو خاص چیزیں ان کی جی، جینے کا طریقہ ہے تم ویسا مت بناؤ ان کی جیسے مت بنو کیوں کیوں کہا کیوں منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہتے, ہیں لِأَنَّ إِلَى <الْبَاطِنًا> کہتے ہیں کہ ظاہر میں ان کی مشابہت اختیار کرنا باطن میں ان کی موافقت کی طرف لے جاتا ہے تم ظاہر میں جب ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو گے تمہارا صرف ظاہر متاثر نہیں ہوگا تمہارا ایمان عقیدہ تمہارے دل کی حالت بھی ان کے جیسی ہو جائے گی ان کے جیسے تم بن جاؤ گے اندر سے بھی جب باہر سے بنے تو اندر بھی بن جاؤ گے فإنه إذا أشبه الهدى الهديا أشبه القلب القلب بہت یعنی عمدہ عبارت ہے کہتے ہیں کہ جب طور طریقوں میں انسان ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا دل بھی اس کے مشابہ ہو جاتا ہے رحم سہن طور طریقہ اور ہدی اخلاق اور جو مطلب رہن سہن اگر ان کی جیسا ہو جائے گا تو پھر دل کی حالت بھی ان کی جیسی ہو جائے گی یعنی دل میں کفر آ سکتا ہے بلکہ کتنے لوگ آپ دیکھیے جہالت میں کہتے اپنے اسلام میں ایسا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا نا بے وقوف آدمی یعنی مشرقین اور کفار کے جو طور طریقے ہیں اس کو دیکھ کے کیا کہتا ہے ان کے اپنے ہونا چاہیے تھا ایسا تو یہ سمجھتا ہے اسلام گویا کہ ناقص ہے اور ان کے پاس یہ خیر تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے جہالت نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلاح میں بہت ڈانٹا تھا صاحبہ تفصیل کا وقت نہیں ہے یعنی آگے انشاءاللہ شاء اللہ راحت اس پہ بھی گفتگو ہوگی تو یہ یعنی ظاہر میں اگر ایک انسان مشابہت اختیار کرے تو باطن میں بھی مشابہت پیدا ہوتی یعنی ظاہر کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر کا باط پر اثر پڑتا ہے بہت سارے کہتے ہم لوگ تھوڑی نا ہمارے دل میں ایمان پکا ہے ان جیسا ہم کرے گا مطلب نہیں اگر آپ ظاہر میں ان کی مشابت اختیار کر رہے ہو دھیرے دھیرے ایک دن میں نہیں ہوگا ایک دن میں نہیں ہوگا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کا اثر آپ کے بات ان پر آپ کے دل پر پڑے گا آپ کے دل پر پڑے گا تو اس لیے ایک مسلمان کو دوسری قوموں کے طور طریقوں کو نہیں اپنانا چاہیے جو ان کے ساتھ خاص ہیں ابنتحمی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اور بہت سخت بات انہوں نے کہی کہتے ہیں وحاد الحدیف وحاد الحدیف اقل احوالی ہی ان تحریم تشب و ہی بہم کہتے ہیں اس حدیث کے کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کم سے کم اس حدیث سے بات ملتی ہے کہ دوسری قوموں کی سملرٹی اختیار کرنا حرام ہے۔ منیمم اس کا میننگ یہ ہے زیادہ پھر کیا ہے کہتے ہیں وہ ان کا نظاہرو یقتضی کفر المتشبہی بهم كما في قوله و من يتولهم منكم فانه منهم کہتے ہیں کم سے کم جو بات نکالی جا سکتی ہے اس حدیث سے وہ یہ کہ دوسری قوموں کے طور طریقوں کو اپنانا یہ حرام ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو حدیث کے ظاہر سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ان کے طور طریقوں کو اپنائے تو وہ, اس وہ کفر میں واقع ہو جاتا ہے واہر تو یہ حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نا باہر کفر المتشب جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کیا فرمایا جو ان کو اپنا دوست اور ساتھی بنائے گا اہل کف کل بھی محبت ان سے ان کے ساتھ ایک دم جگری ان, ان کو پسند کرنا اور ان کے ساتھ محبتیں ویسا اگر کرے گا انہی میں سے دیکھیں یہاں یاد رکھیں سور ہے الماعدہ قیات نمبر 51 ہے اقتداء سراۃ المستقیم جلد ایک سفر نمبر 270 بلا شبہ حدیث میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ احسان کا سلوک کریں ان کے اوپر احسان کریں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ہم ان کے طور طریقے اپنائیں ان کی مشابہت اختیار کریں ان کی عیدیں ہم منانے لگے ان کے جو کلچرل چیزیں ہیں وہ ہم اپنانے لگے نہیں ہمارا ایک زندگی کا طریقہ ہے کیوں اللہ نے ہمارے پاس بھیجا کس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا کہا لقد کان القنفی رسول اللہ اس حسن تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے تمہاری اتنا ہی کافی ہے کہیں اور تم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے کسی اور قوم کا طریقہ اپنائے تو نہ صرف وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعتبار سے ناقدری کر رہا ہے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں بلکہ بعض اوقات دینی پروگرام میں تالیاں بج رہی ہیں کتنی افسوس کی بات ہے کیا ہوتا اس میں کیوں صحابہ تالی بجاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی باتوں پر تابعین بجاتے تھے صحابہ کی مجلسوں میں کیا زبردست بات ہے تالیاں بجاؤ لیکن آج آپ بتائیے دینی مجالس میں بہت سارے پروگرامس میں اس طرح سے ہوتا ہے کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ مشرقین کی عبادت کا طریقہ ہے وَمَا مکان و سلا تو مہند البئی تھی اللہ و سیٹی بجانا اور تالی پیٹنا مشرقین کی عبادت کا طریقہ تھا کعبہ کے پاس قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تصدیہ جو ہے تالی بجانے کو کہتے ہیں تو آج آج بلکہ آج کئی مشرقین کی عبادت کا طریقہ وہ ہیں آج بھی وہ تالی پیٹتے ہیں تو یہ ہم کیوں اپنا ہے بولے ہماری نیت ہماری نیت نہیں ہے شیخ حسین اس کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں جسے آگے آگے ہم دیکھیں گے کہ شیخ حسین رحم اللہ فرماتے ہیں فلو اگر کوئی کہنے والا یوں کہے لم يقصد کوئی آدمی اگر کہنے والا کہے کہ میں نے ایک کفار کا لباسن کیا ہے خاص جو کفار کے ساتھ لباس ان کا ہوتا ہے میں نے وہ پہنا ہے جیسے کسی یعنی فادر جو ہوتا ہے کرشن کا اس کے جیسا لباس یا کسی خاص سادھو کی جیسا لباس یا کسی کا اور خاص ویسا لباس پہن لیا یا جو مشرقین کے سب خاص لباس پہن لیا اور کہے کہ میری نیت ان نہ ان تشب اختیار کرنے کی نہیں تھی ان کی سیمیلاریٹی اختیار کرنے کی نہیں تھی کل ولا کن ہسلا تشبہ ولا کن ہس الشب نیتہ کہتے ٹھیک کہ ہے تیری نیت تیرے دل میں ہے نیت کی جگہ دل ہے لیکن تشبو واقع تو ہوا نا تو نے ان جیسا عمل تو کیا نا ان کی مشابہت اختیار تو کی اور تیری نیت تیرے دل میں ہے پن ان کی روی راہ من الشابہ ہم انکار کریں گے اس مشابہات پر وہ اما فیما بین بہنا ہی بہاد علی سے لینا لیکن اس کا اور اس کے رب کا جو معاملہ ہے یعنی اس کے دل میں نیت تھی اچھی تھی بری تھی مشابہت کی نیت تھی یا نہیں تھی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اس کا غلط عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے مشرقین برتھ مشاب... منا رہا کہ میری نیت مشرقین کے مشابہت کی نہیں ہے فرعن کو فالو کرنے کی نہیں کیونکہ برتھ ڈے کی آپ دیکھیں گے تاریخ میں پہلے پہلے جو ملتا ہے جو بھی مساجر ہیں اس میں پہلے ہم کو فرعن کا جو ہے Uh, میں ملتا ہے کہ فرون مناتا تھا کتنا صحیح ہے کتنا غلط لیکن ہسٹوریکل ایویڈنس جو ملتا ہے جہاں تک بھی پرانی کتابیں ملتی اس بھی یہ ملتا ہے اب کہ میری نیت فرون کو فالو کرنے کی نہیں ہے لیکن میں برتھ ڈے مناتا ہوں بیٹے کو خوش کرنے کے لیے پڑوسی منا رہے ہیں تو اسکول میں اس کے برتھ ڈے سب لوگ اسٹوڈنٹس مناتے ہیں میرے بچے کو بھی منانا پڑے گا تو میری نیت اچھی ہے کہ اس کے ذریعے سے بچوں کو مٹھائی بانٹیں گے تو بچے خوش ہوں گے مسلمانوں سے قریب ہوں گے تعویلات کرنے والا مفتی سے بھی آگے نکل جاتا مشتب بن جاتا بہت بڑا ایسی ایسی تعویلات بتائے گا کہ مولو صاحب کے ذہن میں بھی ایسی تعویلات نہیں آتی ہے ایسی بات بیان کرے تیری نیت نہیں ہے لیکن عمل تو نے ان کا کیا چاہے تیری نیت کتنی ہی پاک ہو اچھی نیت سے غلط عمل صحیح نہیں ہوتا کوئی آدمی کہے کہ میں شراب پی رہا ہوں اچھی نیت سے چلے گا ممنوع چیز نیت کے اچھے ہونے سے حلال نہیں ہوتی منع منع ہی ہوتا ہے چاہے نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو تو اکثر اہل بدعت یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہی مسئلہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے ہماری نیت اس کی نہیں ہے ہماری نیت برائی کی نہیں ہے ان سے یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہاری نیت تو ہم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے ہم مکلف ہیں تمہارے عمل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے عمل غلط ہے عمل غلط ہے نیت چاہے تمہاری جیسی ہو عمل غلط ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شیخ حسین کہتے ہیں کہ چاہے کہ انسان کی نیت دوسروں کی مشابہت کی نہ ہو دوسروں کی مشابہت کی نہ ہو عمل اگر ان کی طرح ہے تب بھی وہ برا ہے تب بھی وہ برا ہے تو یہ بات جو ہے یاد رکھنے کی ہے کہ نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بری چیز بری ہوتی ہے چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے کی جائے میں سمجھتا ہوں آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے اس میں مزید بہت ساری باتیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور یہ بہت اہم چیز ہے جو اس دور میں بہت سارے مسلمان زیادہ تر نہ صرف ان پڑھ لوگ بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی دوسری قوموں کی مشابہت پہ مبتلا تو ان کو یہ ٹاپک اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ ان کو ان کے درمیان رہنا ہوتا ہے اور ان جیسا بن کے رہیں گے تو بچیں گے آؤٹ مین آؤٹ ان کو نہیں بننا پڑتا ہے نہیں بننا ہوتا ہے اس وہ کیا کرتے ہیں بلینڈ ہوتے ہیں ان میں تو ان جیسے بن کے رہتے ہیں جیسا وہ جیتے ہیں ویسے یہ بھی جیتے ہیں نہیں ہماری زندگی کا طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع رہے گا کبھی اس کو دیکھا کبھی تیتر کبھی بٹیر کبھی کچھ کبھی کچھ ہم نہیں کر سکتے ایسا تو بہت سارے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ماڈرن بننا چاہتے ہیں اور سب کے ساتھ جو ہے ان کی طرح ہو کر رہنا چاہتے ہیں اور اسی میں ترقی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مولوی جو ہوتے ہیں بہت ہی پرانے خیالات کے ہوتے ہیں بالکل یعنی کٹملہ ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی سکھاتے ہیں آگے بڑھو نیا دور آیا ہے ہم تھوڑا سا ہر ایک سے لو سب کی जितने اچھی, اچھی چیزیں یہ یعنی خود ان کی زندگی میں اگر جھانک کے دیکھا جائے تو صرف باتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اور یعنی عقل والے کہلاتے ہیں فلسفی ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں علماء کو مشورے دیتے ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا اسلام کے بارے میں جو اسلام کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں سرام ہوتی ہے ان کو خود ریفارم ہونے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے کہ دوسری قوموں کی مشابہت کے بارے میں قرآن سنت میں کیا ہے اور یہ بہت اہم عنوان ہے اس کو تفصیل سے ذکر کرنا ضروری ہے انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ شیخ محترم پر جائے خیرتہ فرمائے اور مقیمتی باتوں کو ان کے میزان حسنات میں جگہ تھے قوموں کی مشابہت پر جو کفتگو چل رہی بہت ہی علمی کفتگو ہے مناجی کفتگو اور شیخ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آنے والے درس میں مزید اس کی وضاحت کی جائے گی اور بہت ہی اہم موضوع ہے یہ خاص طور سے آج کے دور میں اس موضوع کو جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ خلط وبا سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حق سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق کرائے فرمائے اطما مائی رحمۃ اللہ فرمایا الماََ صلی اللہ بھائی اس امت کا آخری شخص بھی اسی چیز سے اس کی اصلاح ہوگی جس سے اس امت کے پہلے شخص کی اصلاح ہوئی تھی لہٰذا اسلام کے اندر کچھ نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کچھ ہونا تھا اللّہ رب العالمین وہ تمام چیزیں اس کے اندر کر کے رکھی ہیں اور کیا تک کے لیے اللہ رب العالمین کے آخری دین ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اور لوگوں کو بھی اور آپ لوگوں سے گزارش یہی کی جا رہی ہے کہ اس درس کو کسرت سے عام کرے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور یہ منہجی علمی گفتگو آپ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس کا عجر اللہ تعالیٰ ہم سب دم اور آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں مزید اس بات کی شیخ ہمارے سامنے سراہد فرمائیں گے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت اہم گفتگو ہے اور سب کو اس موضوع کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے آج کے دور میں لہذا آپ لوگ مس نہ کریں گے غائب نہ ہوں گے اور اس درس کو ضرور سننے کی کوشش کریں گے جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علب محمد والمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و چلو